ومن تبعهم الى اما بعد بالله من اليك لتبين للناس ما زور دوستو محترم طلبا شاید الزام اور محترم دوست حضرت الشیخ عبد الباس فہیم الله اللہ یہ اللہ تبارک مطالعہ کا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تبارک نے علم دین سیکھنے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے نظاد کا ذریعہ بنایا محترم سامعین صبح آپ لوگوں نے حجیت حدیث کے عنوان سے بہت ساری قیمتی باتیں سماعت فرمائی آج کی ہماری پہلی نشست جمعہ سے پہلے ختم ہو چکی ہے اور اب یہ ہماری دوسری نشست ہے آج کی یہ دوسری نشست اصول تفسیر سے متعلق ہے جس کے لیے ہم فضیلت الشیخ کے بےحد شکر گزار ہیں کہ آپ نے دوبارہ اپنی تمام تر مشغولیات کے باوجود ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اللہ تبارک و تالا شیخ کی ان کوششوں اور ان جہود کو شیخ کے میزان خسرات میں شامل فرمائے اور ہم سب کے لیے اس مجلس کو اور اس اجتماع کو نجات کا ذریعہ بنائیں محترم سامعین اصول تفسیر آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ تقریباً یہ دورہ دو علمی دورے جو کروائے جا رہے ہیں اور آپ تک یہ جو قیمتی اور پیچیدہ باتیں باریک باتیں جو آسان انداز میں پہنچائی جا رہی ہیں یہی دین کے اصول اور دین کی بنیادی باتیں ہیں کہ ان اصول و ضوابط کو اگر آپ سمجھ لیں گے چاہے وہ حدیث شریف کے اصول اور قواعد ہوں اور چاہے تفسیر کے ہوں یا اسی طرح سے فقہ کے اصول ہوں یا مخصوص قرآنیا کی اور خصوص احادیث کی وہ قرآنی آیتیں جو بنیادی ماخذ ہیں شریعت کے اور بنیادی اصول جن سے اخذ کیے جاتے ہیں وہ ہوں ان کی وجہ سے علم میں پختگی آتی ہے ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے آدمی کے ایمان میں بھی پختگی آتی ہے یہ اصول اگر کسی کے اندر پختہ ہیں ان اصول کے بارے میں اگر کسی کو معلومات ہیں صحیح تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ کبھی اس کے قدم اس کے قدم کبھی جاد راہ سے ڈگمگانے نہیں پائیں گے اصول تفسیر تصویر کے اصول جس پر شیخ شیخ محترم پچھلے دورہ علمیہ میں پہلی قسط اس کی پیش کر چکے ہیں اور آج اس کی دوسری قسط پیش کرنے کے لیے شیخ تشریف لائے ہوئے ہیں ہم آپ تمام ادرا سے گزارش کریں گے کہ آپ اچھی طرح سے اصول و ضوابط کو سنیں اور بات چیزیں شیخ اشارے بطور اشارہ فرمائیں گے اس کو نوٹ کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لکھنے کچھ نوٹ کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ ایسا کر لیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ کرالی تو بہ گناس ہم نے آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بتا دیں اس تفسیر کے اصول جو ہے کہ تفسیر کیسی ہونی چاہیے تفسیر کے کرتے وقت تفسیر سمجھتے وقت تفسیر پڑھتے وقت کن اصول کو کن بنیادی باتوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے ان ساری باتوں پر ان اصول ضوابط پر شیخ روشنی ڈالیں گے میں شیخ اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا میں شیخ کے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور ہمیں اپنی مفید معلومات سے نوازیں اللہ تعالیٰ شیخ کو توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے و رحمۃ اللہ برکاتہ الحمد للہ ومن سیئات یہ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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب العلّہ مبارک ضبر العیاتی رحل البا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے یہ برکتوں والی کتاب ہے کیوں نازل کی ہے اس لیے تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور تاکہ جو عقل والے ہیں وہ اس کتاب سے نصیحت حاصل کریں تو میرے بھائی قرآن پاک کے نزول کے بہت سے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد قرآن پاک کو سمجھنا ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے اب اگر ہر آدمی غور و فکر شروع کر دے سمجھنا شروع کر دے اور اس کے پاس اصول و ضوابط نہ ہوں تو کئی طرح کی غلطیاں ہونے کا امکان رہتا ہے جیسے کئی لوگوں سے ہوئی ہیں اس لیے انسان کے پاس وہ اصول و ضوابط ہونے چاہیے جنہیں علماء سلف نے بیان کیا ہے تاکہ انسان گمراہی سے بچ جائے میں وہاں سے گفتگو شروع کرنا چاہ رہا تھا جہاں پہ گزشتہ دورے میں ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا لیکن نصر اللہ بھائی نے مجھ سے کہا کہ اگر ہو سکے تو جلدی سے جو پہلے موضوعات ہیں کم از کم ان کی ہیڈ لائن سے گزر لیا جائے تاکہ پرانے دورے سے ہمارا رب قائم ہو جائے تو میرے بھائی پرانے دورے میں پہلے گزارش میں نے کی تھی کہ تفسیر کا علم سیکھنا جو ہے ضروری ہے واجب ہے اور میں نے بیان کیا تھا کہ ابن تعمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ کسی کے پاس لیٹر آئے اور وہ لیٹر کو چومتا چار رہے لیکن معلوم نہ کرے کہ اندر کیا ہے کتنی عجیب بات ہے تو قرآن اللہ کا کلام ہے ہم اس کو ریشم کے غلافوں میں تو لپیٹیں اور قسمے بھی اس کی اٹھائیں اوپر بھی رکھے پتا نہیں اندر کیا ہے تو اس لیے تفسیر کا علم ضروری ہے لیکن ضروری اس حد تک ہے جس سے آپ کا کام چل سکے مثلا قرآن پاک کہتا ہے کہ سود حرام ہے ربا کا لفظ بولا ہے اب مسلمان کو پتا ہونا چاہیے ربا کسے کہتے ہیں قرآن پاک کہتا ہے نواز پڑھو سلاد کائم کرو سلاد کے بارے میں پتا ہونا چاہیے سلاد کسے کہتے ہیں تو اس حد تک جو ہے تفسیر کا علم ضروری ہے اس کے بعد میں نے تفسیر کے مساجر ذکر کیے تھے پہلا مقصد کون سا تھا کون سا بھائی بتائے گا جی قرآن کی تفسیر قرآن سے جی قرآن دوسرے نمبر پہ فہیم بھائی حدیث سے کوئی مثال لکھ کر سکتا ہے کوئی بھائی قرآن کی تفسیر قرآن سے جی بلد. تو اس کی تفسیر کہاں ہے شیر کل عبد الملادین یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے لیکن سری نہیں بلکہ غیر سری سری کی مثال کے اس کے بعد ہے جی بلد. اللہ آپ کا ذائقے صحیح ہے بالکل صحیح ہے اس کے بعد میرے بھائی اس کے بعد دوسرا مصر تھا قرآن کی تفسیر حدیث سے اس کی مثال کون سا بھائی دے گا جی آپ کا نام کیا آپ بھائی جی, جی حدیث نہیں تھے بس لگتا ہے کہ ہمیں کھانا ہی کھلاتے رہے <laughs> <laughs> اللہ آپ خیر دے چلیں. چلیں جی کون سا بھائی مثال دے گا پھر اس کی قرآن کی تفسیر حدیث سے نہیں نہیں جی اس کی تفسیر کیا ہوئی ہے جی ہاں اور اگر یہ حدیث نہیں ہوگی تو بہت سے لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے کہ جو ذرا سی چیز بھی اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ کٹ جائے گا جبکہ پرانے پاک کا مقصود یہ نہیں ہے چلیں تیسرا مقصد کیا تھا پرانے پاک کی تفسیر کا ہاتھ کھڑا کریں جس کو جواب آتا ہو جی ہاں صحابہ اکرام میں اس کی کوئی مثال دے گا کسی صحابی نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہو جی اللہ آپ خود دیکھا بہت اچھا بہت اچھے اچھا یہ آگے چوتھا مصدر قرآن پاک کی تفسیر کا جی شیخ آپ تو تھے جی جی یہ ہے لیکن ابھی اس کا بعد میں مسئلہ ہے بالکل صحیح کا صاحب ان کے اخبار سے بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے چلیں گے اچھا تعمیر سے ہم تفسیر کیوں لیتے ہیں صحابہ کے نام سے لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب سے تو ان کو کافی حد تک وہ معلومات ہیں جن ان احوال کی جن حالات میں تمہارے پاک نازل ہوا چلیں اس کے بعد پانچواں مصدر جہاں سے ہم نے تفسیر حاصل کی ہے یا کرتے ہیں جی ہاں جی لو عربی کا ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے تو لوگا عربیہ جو ہے اکیلی ہی تفسیر کے لیے کافی ہے کہ جس کو عربی آتی ہو قرآن پاک کی تفسیر کر لے آپ شیخ ان سے کیا پڑھ رہے ہیں بڑا کیا موضوع ہے ان کا فتن کار حدیث فتنائن حدیث تو ان کے فتنے کا بہت بڑا سبب کیا ہے کہتے ہیں عربی زبان کافی ہے عربی زبان اگر ان کی یہ بات مان بھی لیں تو کیا اللہ کے کی رسول کو عربی نہیں آتی تھی اللہ کے رسول نے تفسیر بیان کی ہے تو یہ عربی بہتر جانتے ہیں اللہ کے سور عربی بہتر جانتے ہیں یہ بہتر جانتے ہیں صحابہ کے بہتر جانتے ہیں یہ بہتر جانتے ہیں تعبیم بہتر جانتے ہیں عربی کا ہی عربی کا ہی مسئلہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں جی قرآن پاک کی تفسیر کے لیے عربی کافی ہے لیکن عربی سب سے بہتر کون جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کون لوگ ہوتے ہو اردو تمہاری زبان ہے اور چند رسویاں اٹھا کے کہتے ہو کہ ہم فصل بن گئے نہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائی اور میں نے ایک آدھ مثال بھی دی تھی آپ کو کہ اگر صرف عربی زبان کو بنیاد بنا لیا جائے تو بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہونے کا امکان ہے ایسی کوئی مثال کسی بائک دن میں ہو جی آپ کی جواب شاید ٹھیک ہو لیکن جو مثالیں میں نے ذکر کی تھیں وہ ان میں سے کوئی جا رہا تھا جی ہاں ظلم کی تفسیر دیکھیں صحابہ گرام جو ہے کچھ اور سمجھتے رہے وہاں پہ اور ایسی ایک اور چیز تھی یہ صحیح ہے آپ کی لیکن میں نے دی تھی مثال ان آیات کی جن میں آتا ہے ولاقت راہو نضرت ولاقت آہ بالخل مبین آپ نے دیکھا کس کو دیکھا اور وہ آج کے لوگ بھی اور مسرو تابعی جو ہیں تابعی ان کو غلطی لگی وہ سمتے رہے کہ سمرا ہیں اللہ اخبار و تعالی تو کس نے وعدے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے جناب ایسا نہیں کس کے ذریعے حدیث کے ذریعے یعنی کہ عربی زبان تنہا کافی نہیں ہے اس کے بعد آخری مسئلہ تھا ہمارا رائے سے اتہاس سے اور وہ بھی بتایا تھا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے تفسیر کی دو موٹی بڑی کس نے بتائی تھیں ایک تفسیر ہوتی ہے ان کے قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے وغیرہ اس کو کہتے ہیں تفسیر بلماخوذ صحابہ اکرام کے اقوال وغیرہ اور ایک رائے اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں اس کے بعد چند اہم صاحب صحابہ نام ان سے تو ہم مرور انکرام ان گزرے تھے بس نام ہی لیے تھے ایک عبداللہ بن عباس اور دوسرے عبداللہ بن مسعود اور تیسرے اور چوتھے بن اللہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد میرے بھائی تفاصیر <laughs> کے نام بتائے تھے نہیں ہاں یہ چند اہم فسر طابعین نے بتایا تھا کہ تفسیر کے مدارس کیمپ ہو گئے تھے باقاعدہ ایک مدرسہ مکہ کا تھا <تصال> <متحدث> عبداللہ اللہ عباس اور مدینہ کا مدرسہ <تصال> اور کوفہ کا عبد اللہ مسود چند اہم کتب تفسیر نمبر ایک یہ جی پیچھے سے کوئی بات آنی چاہیے پیچھے سے قرطبی بھی ذکر کی تھی لیکن تفسیر تواری جس کی کوئی مثیل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تفسیر پہ بھی ہاتھ اس کے بعد ذکر کی تھی کشاف بھی اگر بتایا تھا کہ اس میں یا شاید میں نے آپ کے ہاں ذکر نہیں کی تھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ شاید بتایا تھا بہرحال اس میں عقیدے کی کافی خرابیاں ہیں سب کچھ <تصفيق> <سبح تصفيق> ہے لیکن بہرحال ایک بڑی تفسیر ہے اگرچہ اس میں عقیدے کے لحاظ سے کافی خرابیاں ہیں <تصفيق> تفسیر بل میں اس کو نہیں شامل کیا جاتا ہے ایسے ہی جی تفسیر قرطبی جس کا بھائی نام لے چکے ہیں اور پھر تفصیل کثیر تفصیر بل آر شوکانی جی لو <سؤال> جی اب ہم جی. آ گئے قواعد کی طرف قاعدہ کسے کہتے ہیں جی اردو میں جس کے اوپر جیسی جو بیس ہے جی ہاں لیکن تفسیری قاعدہ کسے کہتے ہیں صحیح اور غلط جانچنے کی پیدائش پیمانا ہاں لیکن اس کی ایک تعریف کی ہے علما کرام نے وہ یہ ہے کہ وہ تفسیری کلی حکم جس میں اس کی ساری جزیات آ سکیں وہ یہ ذکر کیا تھا یہ پرانی معلومات میں سے ہے نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے کہ وہ تفسیری کلی حکم جس میں اس کی تمام جزیات شامل ہوں تو قاعدہ نمبر ایک کون سا ذکر ہوا تھا آپ کے یہاں جی پہلا قاعدہ جو ہے جب, جب اللہ آپ کو ذہر دے یعنی کہ قرآن پاک کے وہ الفاظ جن میں عموم ہے بس من ہے جو من کا مر کیا ہوتا ہے اب جو میں سب کچھ آ سارے آ جن میں بھی عقل ہے ماں کا مہینہ بھی جو ہوتا ہے اس میں سارے آ جن میں عقل نہیں ہر وہ چیز آ اب اتنا عام لفظ ہے اس میں آپ بغیر زلیل کے کہیں نہیں کہ من سے یا مراد اہل مکہ ہیں اہل مدینہ ہیں مہاجر ہیں انصار ہیں یہ نہیں ایسا نہیں اس کے بعد دوسرا قیدا جی دوسرا قہدہ یہ ہے جی العبرت موم لف ل سبق کہ لفظ کے عموم کا اعتبار کیا جائے گا اس کے مخصوص شان نزول کا نہیں کیا مطلب ہے اس کا یہ ایس نازل ہوئی ہے کسی واقعے کی وجہ سے اب یہ نہیں کہ بعد میں آج اگر اس ایت کی ضرورت پڑے تو ہم کہیں جی یہ اس واقعے کے لیے نازل ہوئی تھی تو بدر کی جنگ کے بارے میں نازل ہوئی تھی اب تو اور کوئی جنگ ہے نہیں ایسا نہیں ہے جو بھی ایس نازل ہوئی ہے اس کا جب لفظ عام ہوگا جو بھی اس کے اندر آ رہا ہے وہ اس کی تفسیر میں داخل ہوگا اور ایک کہ ذکر کیا تھا کہ نبی وسلم جب کسی لفظ کی تفصیل میں کوئی خاص معنی ذکر کریں تو اس سے اس لفظ کے دیگر معنی کی نفی لازم نہیں, نہیں آتی یعنی کہ کوئی کہے نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے ٹھیک ہے ہم مان رہے ہیں تب ہم انکار کر رہے ہیں لیکن وہ بھی اس میں داخل ہے اور چونکہ لفظ عام ہے جو بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے اس کو بھی داخل کریں گے جی اللہ آپ کو خیر دے انہ کل کا اس کی تفسیر کیا بیان کی گئی ہے عبداللہ بن عباس اللہ سدین فرماتے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے خیر. وہ نہر جو اللہ تعالیٰ اپنی نبی کو دے گا اب اس سے مراد ایک نہر ہو گئی لیکن کسی اور نے اس کی تفسیر کیا بیان کی ہے الخیر القثیر بہت زیادہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا تو کسی نے اعتراض کیا کہ بلاب نواز سے تو یہ کی ہے تو ان کے شگید نے کہا وہ اس میں داخل ہے خیر کثیر میں وہ اس میں داخل ہے ٹھیک ہے اور اس کی سب سے اہم مثال ہے وہ اس کی سب سے اہم مثال ہے ایسی آپ سے کہا تھا تم یوم گرو تم سے نیم تو کے بارے میں سوال ہوگا کسی نے کہا مرحلہ ہے ٹھنڈا پانی گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈا پانی مل جائے ٹھیک ہے کسی نے گوشت کا کہا تو نہیں ہر نعمت اس میں داخل ہے ہر نعمت اس میں داخل ہے ربنا نا فی نا پھر دنیا ہسنا ہسنا کے بارے میں کیا کہا گیا کسی نے کہا بیوی بی, کسی نے کہا گھر یہ سب کچھ اس میں شامل ہے پھر ایک آخری خیال کہتا تھا ایک اور بھی رہتا ہے کہتا تھا کہ اللہ تعالی کے کلام کی تفسیر جدید اصطلاحات سے نہیں کی جائے گی ایک اصطلاح آپ کے زمانے میں کیے ہی نہیں ہوئی تھی آج ہم اس کو, اس کو پر فٹ کر لیں بس میں اگر کہیں قرآن پاک میں مثال دیتا ہوں لفظ آیا فائل کا تو اب آپ اب بھی جاتے ہیں فائل آج کل کسے کہتے ہیں آپ جب کلاسوں میں بیٹھتے ہیں فائل کسے کہتے ہیں فائل کام کرنے والا, والا, والا, والا, والا, والا, والا اور وہ مرفوع ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اب آپ ہم کہیں نہیں جی قرآن پاک میں جو فائل کا لفظ آیا اس کا معنی یہ ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے اس کی ایک مثال دی تھی میں نے فلم افلا ٹھیک ہے افوال کا منع ہے ڈوب گیا غروب ہو گیا لیکن فلاسفہ وغیرہ جو ہیں اس کا منع کرتے ہیں کیا کہ حرکت نہ کی حرکت نہ کی یہ نے بعد میں خود قائم کی ہے اور اب کہتے ہیں قرآن پاک میں بھی اس کا منع یہ ہے کہ اللہ احبالآفرین میں انہیں پسند کرتا ہوں جو حرکت نہ کریں اور اس سے یہ کہا کہ اللہ کی صفات جو تم کہتے ہو کہ اللہ نزول فنماتے ہیں اللہ آئے گا تو ان میں تو حرکت ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں اس رب کو پسند نہیں کرتا جو حرکت کرے تو اس صفات کا انکار کرنا پڑے گا بڑی لمبی چوڑی انہوں نے پھر آگے اس سے اپنے خبیر نکال لیے اور آخری قاعدہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ ہے کہ زیادہ تر کسی لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے مطلوبہ معنیٰ کا لازم اور کبھی اس کی جزیات میں سے ایک جزو اور کبھی اس کی مثالوں میں سے ایک مثال ذکر کر دیتے ہیں تو رق و یابس کو جمع کرنے والے ان تفاصیر کو مختلف اقوال کی شکل میں نقل کرتے ہیں جبکہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہر ایک نے ایک چیز ذکر کر دینے کو لینے کسی نے کہہ گوشت ہے یہ ٹھنڈا پانی ہے یہ سب کچھ اس میں آتا ہے تو اب آپ اقوال بنا رہے ہیں پہلا قول، دوسرا قول، تیسرا قول نہیں بھائی یہ قول نہیں ہے یہ اس کی مثالیں ہیں اور اس وجہ سے سمجھنا کہ جی میں تفسیر کیا پڑھوں مجھے سمجھ نہیں آتی اختلاف بہت زیادہ ہے کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے اختلاف نہیں ہے وہ سب کچھ اس کی تفسیر میں مختلف چیزیں جو داخل ہوتی ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں کسی نے یہ ذکر کر دی کسی نے وہ ذکر کر دینے رحم نے مقدمہ تفصیل میں اس کی مثال بھی دی ہے مثال کیا دی ہے کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ خبز کتنے کہتے ہیں خبز آپ کو ہمارے پشتون بھائی ہوں گے تو وہ اتنی بڑی روٹی لے آئیں گے ٹھیک <تصفيق> ہے حیدرآبادی है? है? ہوں گے تو حیدرآباد والی روٹی لے آئیں گے پنجابی کو ہوگا پنجاب والی روٹی لے آئیں گے تو کوئی کہ نام نہیں یہ تو خلاف پیدا ہو گیا کوئی خلاف نہیں ہے وہ بھی خبز ہے یہ بھی خبز ہے یہ بھی خبر ہے سب خوبصورت اب آتے ہیں ان فوائد کی طرف جو اس دورہ کے لیے یہ نسل اللہ بھائی کے کہنے پہ میں نے آپ گزشتہ جو دورہ ہے اس کا دیگر کر دیا مصفہ کا ذکر کر لیجیے آج کا پہلا قاعدہ آپ کے سامنے ہے کیا ہے پڑھیے بھائی لما باپ کا قوم رو آپ جانتے ہیں کہ پچھلی بار جو مذاکرہ آپ کے سامنے تھا وہ تقریبا اس کا رنگ کیا تھا سفید تھا اوپر کے لیے آن ہوا کرتی تھی کاریگاری تو اس دفعہ مشہور نے زور دیا اور کچھ رسول اللہ بھائی نے بھی کہا تھا تو کچھ نہ کچھ اس دفعہ میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے لیکن بارہ جو نہیں بھی لکھا گیا کوشش کریں گے کہ ایک ساتھ مل کے وہ تفسیر وغیرہ سے حل کر لیں انشاءاللہ تو یہ پہلا جو قاعدہ لکھا گیا ہے عربی میں میں پھر پڑھ دیتا ہوں اردو میں آپ پڑھیں گے اذا فہ سبب نزول الصریح فہو مرجی لما وا فہو من تفسیر جی اردو میں کون پڑھیں گے وہ اکثر صاحب کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جی پڑھیے اردو میں جی ہاں جی پڑھیے آپ پڑھ نہیں سکتے چلے انگلش میڈیم اچھا انگلش میڈیم ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تو پھر چلئے احسن صاحب احسن چلے بھائی احسن بھائی پڑھیں بس بس بس بس بس بس, بس قاعدہ اتنا ہی ہے وہ آگے بعد میں بالکل شروع قاعدہ اتنا ہی ہے سری سری کا معنی کیا ہوتا ہے ہاں کلیئر وعدے بالکل سری اور صحیح صحیح کا مطلب کیا ہوا نہیں نہیں یہ امراد کیا ہے ایک سرح پر واید نہ ہو صحیح سے مراد کے سری سے مراد بالکل وعدے ہو سبب رضول کے معاملے میں بالکل واضح ہو اور صحیح کیا ہے یعنی کہ ضعیف روایت سے ثابت نہ ہو بلکہ صحیح سن سے ثابت ہو تو صحیح اور صحیح سبب رضول اس تفسیری قول کے راج قرار پانے کا باعث بنے گا جو ان سب رضول کے موافق ہو اب سب رضول کی تعریف کیا ہے جو بھائی لکھ سکتا ہے لکھ لے نضول قرآن اردو میں لکھوا رہا ہوں جو بھائی لکھ سکتا ہے لکھ لے نضول قرآن کے معاصرین بلکہ ایک لفظ شروع میں اضافہ کر لیں زمانہ نزول قرآن کے محاصرین زمانہ نزول قرآن کے محاصرین کا ہر وہ قول اور فعل معاصرین ماثر. معاصر سے معاصرین ہم اصل ہم اصل نہیں کہتے زمانہ نزول قرآن کے معاصرین کا ہر وہ قول اور فیل جس کی وجہ سے قرآن نازل ہوا زمان نزول قرآن کے محاصرین کا ہر وہ قول اور فیل جس کی وجہ سے قرآن نازل ہوا قرآن جب کسی سبب سے نازل ہو تو کیا ہوتا ہے یا کسی نے کوئی بات کہی ہوتی ہے یا کسی صحابی نے یا کافر نے یا منافق نے تو قرآن نازل ہو جاتا ہے یا کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہوتی ہے ایسا کام کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے قرآن نازل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سبب نزول تو اب دوبارہ پڑھیں زمانۂ نزول زمان قرآن کے محاصرین کا ہر وہ قول اور فیل جس کی وجہ سے قرآن نازل ہوا اسے کہتے ہیں سبب نظول نزول میرے بھائی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سری غیر سری اب غیر سری کی مثال کیا ہے آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں کہ صاحبی کہتا ہے یہ ایت اس بارے میں نازل ہوئی یہ ایت اس بارے میں نازل ہوئی یہ غیر سری ہے یہ ایت اس بارے میں نازل ہوئی نازرت حا دل آیا پی کدا ٹھیک ہے یہ ایت اس بارے میں نازل ہوئی یہ جو کہہ رہا ہے سابی یہ پکی بات نہیں ہے کہ سبب ہو اس کی مثال آگے آئے گی آپ جائیں گے ابھی دوسرا کہ خیال میں یہ ایت اس بارے میں نازل ہوئی ہے کہتا ہے میرے خیال میں یہ ایت اس بارے میں نازل ہوئی ہے نظر آ کتنے ہو گئے دو جی اصغر صاحب غیر سری الفاظ بتائیے کیا کیا ہے اس وجہ سے نہیں اس بارے میں نازل ہوئی جی ہاں جی آگے نہیں مجھے بتائیں گے جی ہاں جی میرے خیال میں یہ ایج اس بارے میں نازل ہوئی میرے خیال میں تو یہ دو ہو گئے غیر سری تو غیر سری کی مثالیں ابھی سمجھ لیتے ہیں یہ صحیح سبب نزول سے نیچے آئے آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے غیر سری سبب نزول مل گیا آپ کو کہ نہیں ملے آپ ہاں تو پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں پہلے میں سری پڑھانا چاہتا ہوں پھر سری کی طرف آئیں گے تو یہ ایڈ کون سی ہے کون سا بھائی ایڈ پڑھیں گے جی فہیم بھائی ایڈ پڑھیں اونچی بات ہے ذرا فہم بھائی نہیں نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں نیچے غیر سری بغیر سری دیکھیں یہ سوال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کون سے بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور کون سے بھائی گارکون سے ہوئے ہیں جی جی جی سہیم بھائی جی ہاں یہ سب اللہ کا مانا کیا ہے اللہ مضبوط رکھتا ہے اللہ یہ تو مضبوط رکھتا ہے اللہ تعالی اللہ دینا کن کو بھائی صاحب کن کو ایمان والوں وعالو کو بالقول قور پکی بات کے ساتھ پختہ بات کے ساتھ فی دنیا دنیا کی زندگی میں بھی اور فی اور آخرت میں بھی یہ قول ثابت کیا ہے لا اللہ محمد الرسول اللہ اس سے مراد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کلمائے کے ساتھ مومنوں کو مضبوط رکھتا ہے کہاں پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اب بن اعظم صابی کے نام لکھا ہوا نا آگے جی لکھا ہوا میرے بھائی کس جی کو نظر نہیں آ رہا ہے سابی کے نام مجھے بتایاد کھڑا کر کے جی آپ کو مل گیا جی بن اعظم کہتے ہیں نز الطفی ادابل قبری کہ یہ نازل ہوئی ہے اداب قبر کے بارے میں یہ لکھ لیں گے لفظ بن اعظم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایت نازل ہوئی ہے اداب قبر کے بارے میں یہ ایت نازل ہوئی ہے اداب قبر کے بارے میں تو اب یہ تھب نزول ہے کیا کسی کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا یہ ایت نازل ہوئی ہے نہیں نہیں برابن اعظم بتانا چاہتے ہیں اس کی تفسیر میں تو برابن اعظم یہ بتانا چاہتے ہیں تفسیر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایت جو نازل ہوئی ہے اداب قبر کے بارے میں ان کے عذاب جب اداب قبر ہوتا ہے یا قبر کا معاملہ در پیش ہوتا ہے تو جو مومن ہوتے ہیں اللہ ان کو بچا لیتا ہے جو مومن ہوتے ہیں کیوں بچا لیتا ہے بال ثابت کس کے ساتھ قول ثابت کے ساتھ اور وہ اختہ پکی بات کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ <تصفح> تو آپ کوئی کہے یہ کہب رضول ہے نہیں یہ سب رضول نہیں ہے یہ سب رضول نہیں ہے اچھا یہ ایس نمبر دو کون سے بھائی پڑھیں گے جی میرے بزرگ بھائی یہ میرے بزرگ جی پڑھیں بس رک جائیے یا یو حلین آ منو کیا مانا میرے بھائی جو ایمان لائے ہو عصی اللہ بات مانو کس کی اللہ کی وہ عصی اور رسول امر کم اولی کا مینا کیا ہوتا ہے کہ تمہارے حکمران ہیں وہ ارل امر اور تم میں سے جو حکمران ہے ان کی بات مانو یہاں پہ میرے وہ بھائی ان کا دن بھی صاف ہو جانا چاہیے جو ہر وقت حکمرانوں کے خلاف گفتگو کرنے کو پسندیدہ موضوع خیال کرتے ہیں یہ قرآن ہے قرآن کو مان ماننے یہ نہ کہیں کہ ہمیں یورپ سے یہ نعرہ مل گیا ہے کہ ہم آزاد ہیں ایک طرف اپوزیشن ہونی چاہیے ایک طرف یعنی کہ پارلیمنٹ ہو وہاں پہ اپوزیشن بھی ہو دوسرے بھی ہوں پھر یہ جمہوریت کا حسن ہے نا ان چکروں کو چھوڑ دیں مسلمان کو کہا گیا ہے اللہ کی بات مانو رسول اکرم کی بات مانو اور اپنے میں ان کی بات مانو حکمران کی تب آپ بات نہیں مانیں گے جب وہ شریعت کے خلاف آرڈر دے گا اور وہاں پہ بھی بات نہیں مانیں گے یہ نہیں کہا تلوار لے کے میدان میں آ جائیں یہ نہیں کہا یہ کہا کہ بات نہیں مانیں گے ٹھیک ہے کہاں کون سی بات نہیں مانیں گے <سؤال> وہ کہتا ہے نماز نہ پڑھو آپ پڑھیں گے, <سؤال> گے <سؤال> وہ کہیں نماز نہ پڑھو آپ پڑھیں گے لیکن یہ نہیں کہ آپ کہیں گے اس نے کہا نماز نہ پڑھو میں تلوار لے کے اس کرنے کے لیے جا رہا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے وہ کہتا ہے شراب پیو آپ نہیں پیئیں گے یہ مظاہرے یہ ہڑتالیں یہ سب کچھ جو ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے شریعت مسلمان ملک کو ایسے دیکھنا چاہتی جہاں پہ امن و امان ہو ایک آدمی کو حکمران بنا دیا گیا ہے وہ آرام سے حکومت کرے اور باقی اپنے دین کے بارے میں سوچیں اپنے کاروبار کے بارے میں سوچیں بچوں کے بارے میں سوچیں اس کے بارے میں نہ سوچیں کہ کب یہ ہٹے گا کب یہ جائے گا کیسے ہٹانا ہے یہ آپ کا سدس نہیں ہے ٹھیک ہے میر بھائی تو یہ ہے بلکہ شریعت کہتی ہے علیہ کم بسمق فرمایا ربی وسلم نے تمہارے اوپر لازم ہے کہ آپ نے حکمران کی بات سنو بپار مانو اور دوسری بات میں فرمایا چاہے تمہارے حالات اچھے ہوں چاہے برے ہوں یعنی کہ تمام حالات میں حکمران کی بات ماننی ہے اس لیے میرے وہ بھائی جو پاکستان ہندوستان میں جاتے ہیں اور وہاں کے ان کے زین بھرے جاتے ہیں سعودی حکمرانوں کے خلاف تو وہ ذرا یہ عید کو سامنے رکھا کریں اس عد کو سمجھ رکھا کریں تو برحال میں, کہ... میں کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو عید ہے اس کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کون سے صحابی <سطور> عبداللہ بن عباس کس <سطور> کتاب میں کہتے ہیں <سطور> <سطور> <سطور> کیا کہتے ہیں نازلت یہ نازل ہوئی ہے کسی عربی لکھنی عربی لکھ لے ورنہ جیسے کم از کم اردو ضرور لکھ لیں نازلت یہ نازل ہوئی ہے فی عبداللہ بن خدافہ عبداللہ بن خدافہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے عبداللہ ابن خزافہ کے بارے میں بآ نبی اسلم فی سر یتین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا ایک لشکر میں ایک لشکر میں ان کو بھیجا تھا یعنی کہ ایک لشکر دے کے اللہ کے نے ان کو بھیجا تھا اس کا ان کو حکمران بنایا گیا تھا وہاں کوئی مسئلہ پیدا ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ایت اس بارے میں نازل ہوئی ہے تو یہ بھی ایت جو ہے یہ تفسیر ہے یہ سبب نزول نہیں ہے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد ایت نازل ہوئی ایسا نہیں ہے مطلب یہ کہ یہ ایت اس واقعے کے اوپر بھی فٹ آتی ہے اس واقعے کو بھی اس ایت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے یہ مطلب یہ بھی تفسیر ہے کہ سبب نزول نہیں ہے اس کو کیا کہیں گے غیر سری سبب نزول اگر کوئی کہے گا بھی تو غیر سری ہے سری نہیں ہے چلی. اب آتے ہیں ہم سری کی طرف اب ہم آتے ہیں سری کی طرف سری سبب نزول کسے کہتے ہیں سری ان کے واضح سبب نزول نمبر ایک صابی کہتا ہے اس ایت کا سبب نزول یہ ہے لکھیں بھائی یہ باتیں لکھیں کم کم یہ باتیں لکھنے والی ہے آپ سری سب نزول کون سا ہوگا جس میں صحابی یہ کہے اس عید کا سب نزول یہ ہے صحابی کے استعمال کر رہا ہے اس عید کا سب میرے ساتھ ہی نہیں ہے میں کہ نہیں لگتا ہوں صحابی کہتا ہے کہ اس ایت کا سب نزول یہ ہے جب وہ اتنا بڑا لفظ بول رہا ہے تو یہ واقعی سب نزول ہے نمبر دو صحابی کہتا ہے اچھا سبب رضول ٹھیک ہے چلیں نہیں چلیں میں اردو بھی بولوں گا نا اردو پہلے بول چکا ہوں بلکہ چلیں دوسرے نمبر پہ سری سبب رضول میں دوسرے لفظ صابی کیا بول سکتا ہے سابی کہے گا کہ یہ واقعہ ہوا یہ واقعہ ہوا اور پھر وہ فا لے کر آئے گا فا فا فا تاکیبیا فا لے کر آئے گا جو بتائے گا کہ اس واقعے کے بعد یہ اعتناظر ہوئی ہے عربی میں عیدا اطا بفا ان تاقیبیا بادہ ذکر الحادہ صحابی فا لے کر آئے گا حرف فا فا جانتے ہیں نا فا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فاق حرف لے کے آئے گا کہ پھر بھی اعتناظر ہوئی اس کے بعد یہ اعتناظر ہوئی ہاں جی ہاں جی،, جی،, جی،, جی یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہ آخر میں فا لے کر آئے گا اور یہ دو مثالیں بھی جو آپ نے دیکھی تو اس میں فا نہیں تھی ناظر عذاب کبری عذاب قبر میں نازل ہوئی ہے کوئی فا نہیں ہے اس میں جی تیسرے نمبر پہ سر تیسرے نمبر پہ کسی نے صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو ایج نازل ہوئی اس میں سوال بھی ہے جواب بھی ہے اس میں سوال بھی ہے جواب بھی ہے جیسے یس القان دل محیدی. آپ سے سوال کرتے ہیں حید کے بارے میں کُل ہوا یہ تو خود قرآن پاک بتا رہا ہے ہے سبب سبب نزول پوچھا گیا ہی بتا رہا نزول یہاں پہ تو <تصفح> تو یہ تین طرح کے سری نزول ہوتے ہیں اب اس کی ایک مثال یا اس کی مثال بعد میں دیں گے پہلے میں آنا چاہوں گا یہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نا ضعیف نزول پہ ایک مثال قیدے کے فورم بعد پہلے صفحے پہ ہی پہلے صفحے پہ ہی پہلے سفے پہ, پہلے صفحے پہ قیدے کے فورم بعد لکھا ہوا ہے ضعیف صفحے رضول پہ ایک مثال مل گیا سب کو چلیے ایت کون سی ہے کون سا بھائی پڑھے گا یہ وہ شیخ صاحب کا بیٹا پڑھو بھائی یہ ای ایت پڑھو اوپر دیکھو ایت پڑھو اونچی بات ہے عبد آگے, آگے پڑھو بھائی چل بس اب پہلی ترجمہ وقت کیا مانا اس کا قسم ہے کس کی چاس کے وقت کی وقت دہا ہے چاس کے وقت کی قسم کس کی ہے آرد. رات کی ادا سجا جب وہ چھا جائے آپ کے اندھیرے کے ساتھ چھا جائے ٹھیک ہے آرد. اور آگے کیا جواب قسم کیا ہے قسم کس چیز پہ اٹھائی گئی ہے اس بات پہ کہ ماں ودا کا ربو کا ماں اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں اٹھائی اور پھر آپ سے کہا ماں ودا کا ربو کا ماں کیا ہے نائم. نہیں ودا چھوڑا کا آپ کو آپ کو نہیں چھوڑا ربو کا آپ کے رب نے آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا وما کلا اور نہ وہ آپ سے بےزار ہوا یعنی کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ما کو ما قلا. نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے قلا اور نہ وہ آپ سے بیدار ہوا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ وضاحت کیوں ہوئی اللہ نے کیوں کہا یہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا یہ اس کا سبب کیا بنا ہے تو اس کے سبب کے بارے میں اب ہم نے جاننا ہے میرے بھائی تو سباب اس کے دو بتائے گئے ہیں کتنے سواب بتائے گئے میرے بھائی دو, دو, دو سواب بتائے گئے ہیں ایک سواب کیا بتایا گیا ہے جی بڑی ہے بڑی ہے نہیں چلو میں بس یہاں دیکھنا چاہوں جب میں انٹرلسل رکھنا چلے جناب چلے جناب تو اب میرے بھائی اس کے دو سب بتائے گئے ہیں میں چار کہ اچھی طرح دیکھو کون سے میرے بھائی ہیں جو میرے ساتھ ہیں اور کون میرے ساتھ نہیں ہے کیونکہ میں نے جو بتانا ہے میں پوچھنا بھی بعد میں آپ جانتے ہیں میرا طریقہ جیسے سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو یہاں پہ موجود ہیں وہ یہیں پہ رہیں تو یہاں پہ ہیں وہ یہاں پہ رہیں نہیں تو پھر باہر چلے میرے بھائی تو اس کے دو سبب بتائے گئے ہیں ایک سبب وہ ہے جو ضعیف ہے وہ میں نے لکھا نہیں میزبانی بتا رہا ہوں آپ کو اشارہ کرنا چاہیے تو کر لیں نہیں تو ضروری نہیں ہے لیکن اشارہ کم از کر لیں آپ کو پتہ بتانا چاہیے وہ کیا حافظ ابن حضر کہتے ہیں رحمہ اللہ حافظ ابن حضرت کون ہے محدث ان کی کتاب کا نام غلومرام دوسری کتاب کا نام فت الباری فت الباری کیا چیز ہے چیز کی شرح فخ شریف کی میرے بھائی جن کے پاس معلومات نہیں ہیں یہ وہ جنہوں میں بٹھائی ہوں میرے ساتھ رہے تھے بیٹھ جائیں گے ان وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تبرانی میں ایک روایت ملی ہے تبرانی میں مجھے ایک روایت ملی ہے لیکن اس کی سنعد میں کوئی مجبور آدمی ہے اس کی سنعت میں کوئی آدمی مجبول ہے تو یہ سنعت ذہی کوئی کہ صحیح ہوئی ضعیف ہوئی ضعیف ہوئی کہہ رہے ہیں کہ سنعت میں ایک مجہول آدمی ہے ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں معلومات نہیں ہے کہ وہ کون تھا تو ایسا آدمی ہے جس کے بارے معلومات نہیں ہے تو وہ کون تھا میں کیا ہے اس سندھ میں یہ ہے کہ یہ ایڈ اس لیے ناگر ہوئی تھی کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا آپ کی چارپائی کے نیچے کیا تھا کتے کا بچہ تھا اس وجہ سے جبیر السلام وہی لے کے نہیں آ رہے تھے ٹھیک ہے تو پھر آپ پریشان ہوئے تو پھر یہ ایسنازر ہوئی کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں ما وجہ آ کر ابو کا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ آپ سے گزار ہوا ہے یہ نزول قبرت میں ایسے نزول عام طور پہ مشہور ہوتے ہیں جو ایسے ضعیف قسم کے جو ہوتے ہیں نا یہ قبرت میں مشہور ہوتے ہیں جبکہ یہ ضعیف ہے ہمارے پاس صحیح سب وضول موجود ہے صحیح سب وزور کیا ہے اب وہ آپ کے پاس میں نے یہ لکھا ہوا ہے حدیث ہے کس صحابی کی سندو بین سفیان کی کس کتاب میں ہے بخاری شیم میں وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے گئے اور یہ حدیث کس کتاب میں ہے بخاری شیم میں آپ بیمار ہو گئے تو دو یا تین راتیں آپ قیام نہیں کر سکے قیام سے یہاں پہ کیا براد ہے ہو میرے بزرگ جی رات کو یعنی کہ تجدد پڑھنا وغیرہ دو یا تین راتیں آپ نے تہجد ادا نہیں کی تو ایک عورت آپ کے پاس آئی اس نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تمہارے شیتان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے کہ جو شیتان تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ وہ بھاگ گیا مطلب کوئی کافر عورت ہوگی تو کہہ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ تمہارا جو شتان تھا اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ دو یتیم راتوں سے وہ تمہارے قریب نہیں آیا دو یتیم راتوں سے وہ تمہارے قریب نہیں آیا الله یہ لفظ لکھ لیں یہ لفظ لکھیں یہ دیکھیے یہ لکھ لیں فتح اللہ یہ کتنے آگے گی ایسا اشارہ کر لیں بہت یہ پوری تین آپ دیکھ لیں آپ یہاں پہ یہ ہے سب صحیح بھی ہے سر کے لحاظ سے اور سری بھی ہے سری کیسے صحیح کیسے ہے کہ بخاری میں ہے ٹھیک ہے میرے بھائی کون ہے جو میرے ساتھ نہیں ہے آپ کر بتایا جو میرے ساتھ نہیں ہے ایسے وقت جی میرے بھائی کیوں شاہب بھائی میرے ساتھ ہی ہے نا یہ کس کتاب میں ہے یہ روز بھائی بھائی سے پوچھا میں کہاں نہیں؟ صحیح, بخاری صحیح, بخاری. صحیح بخاری نہیں تو یہ صحیح ہو گیا سب منزود اور صحیح کیسے ہے کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا کہ اس عورت نے نبی سلم دو تین دن بیمار رہے آپ نے قیام نہیں کیا اس عورت نے آپ سے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کو شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں دو تین راتوں سے وہ آپ کے پاس نہیں آیا تو اس کے بعد اللہ نے یہ اعتناظر کی فہ ان اللہ فہ اللہ واقعہ پورا بیان کیا ہے پھر کہا ہے اس کے بعد یہ اعتناظر ہوئی یہ ہے سب منزود صحیح اور صحیح ٹھیک ہے میرے بھائی چلے اچھا اب اس قیدے کو پڑھیں نسل اللہ بھائی دوبارہ جو قیدا ہمارے ساتھ اردو میں پڑھیں جی وہ آپ کو سمجھتے تھے نا کہ شاید آپ نوزلہ پاگل ہو گئے ہیں مجنون ہو گئے ہیں دیوانے ہو گئے ہیں جب دو تین آپ نے قیام نہیں کیا تو اس نے کہا کہ لگتا ہے چتان باغیہ اس نے کو کیا ہوا تھا جادو جس نے کیا ہوا تھا لگتا ہے بھاگیہ ہے بھائی یہ سوال بہت زیادہ شروع ہو جائیں گے پھر ہم چل نہیں سکیں گے کہتے ہیں کہتے ایسے ہی ہیں کہتے ایسے ہی ہیں کہ صحیح ٹھنڈ سے سواگت نہیں ہے ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ ابو الحب کی جو ابو جہاں کی نہیں ابو لہب کی بیوی سی کہتے ہیں صحیح سن کے ساتھ میرے لمحی ہے سری اور صحیح سب آئیے پھر پڑھ لیں یار جہاں سے میں چاہتا ہوں آپ سمجھ لیں اتنی باتیں ذکر کرنے کے بعد میں دوبارہ پڑھوا رہا ہوں کسی وجہ سے تاکہ آپ غور کریں جی سری اور صحیح سب میں دور اس تفصیلی قول کے واضح قرار پانے کا راز بنے گا جو اس سبب نزول کے موافق ہو دیکھیں میں یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس قہدے میں جس نے بھی قہدہ لکھا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی ایپ ہے آپ کے پاس اس ایپ کی تفصیل کیا ہے اس بارے میں آپ کے پاس ایک دو تین قول ہیں کچھ نمائق کرام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کچھ نے کہا اس کی تفصیل یہ ہے کچھ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے اب ان میں سے ایک کال ایسا ہے جو اس ایج کے سبول کے مطابق ہے تو پھر ایک اور کون سا قرار پائے گا भी جو سب کے مطابق ہوگا آئیے تصبیقی مثال سب سے نیچے سب کے آخر میں کیا لکھا ہوا ہے تصبی مثال یہ سب سے پہلے ہم ایز سنتے ہیں کسی پیاری آواز میں میرے بھائی سب سے آخر میں اینک والے ہی آپ ہی راج ہی ہونا میرے میرے آپ کا نام بھی جانتا ہے سر یہ جی ایت پڑے ہاں جی مین بھائی پڑھے لو دیکھ لیں جی بھائی ہمارے ساتھ نہیں تھے جی اونچی بات ہے بھائی یہ بات نہیں آ رہی آپ کو سوال ملے گا یہ جو ابھی آپ اللہ کا کلام پڑھنے لگے ہیں آپ کو سوال ملے گا اونچی بات سے چلے وہ ابھی وہ بچہ گا جی بیٹا جی بات ہے اللہ آپ کو مکمل طور پہ حافظ قرآن بنائے اور عالم دین بنائے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس قرآن کا اللہ آپ کو مبلف بنائے انشاءاللہ چلے یہ بھی سنیے ولیسل روح اب ترجمے میں میرے ساتھ رہی کیا میرے بھائی آپ دیکھیں اب ایسا نہیں ہونا یہ کسی بھائی سے میں کہوں یہ بتاؤ کہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہی نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی اس وقت دچکا لگتا ہے پھر ولی سل نہیں سکا میرا کیا ہوتا ہے نہیں لے سکتا کیا, ہے, لے کیا, ہے؟, لے کیا, ہے؟, لے کیا ہے جس سے سوال پوچھا جائے صرف وہ بھائی بتائے گا میرے بھائی کہاں ولیسا نہیں الیکی نیکی یہ نہیں ہے کیا جو آگے آ رہا ہے بی من کہ تم گھروں میں آؤ مین دھو ان کی کچھ سے پچھلی سائڈ سے یہ نیکی نہیں ہے آگے آپ کو بات کا پتا چلے گا الْبِرَّا لیکن نیکی کیا ہے منستق جو متقی بن جائے وہ ہے نیکی کرنے والا جو اللہ سے ڈرے حرام کاموں سے دور رہے حرام کاموں سے دور رہے وہ ہے نیکی کرنے والا کہ گھر کے پچھلی سائڈ سے آنا یہ تو نیکی نہیں ہے کیوں کہا گیا بھی آپ کو پتا چل جائے گا وہ ات ال گرو میں میرا بھی ہے ان کے دروازوں سے یعنی کہ مین گیٹ سے آؤ پچھلی سیڈ سے دیوار پلانگ کی گھروں میں نہ آؤ ٹھیک ہے اب اس کی تفسیر کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے اس بارے میں ہمارے پاس دو قول ہوں گے اور ابھی آپ میرے ساتھ رہیں پھر آپ سن پائیں گے انشاءاللہ پہلا قول یہ ہے کہ بیوت سے مراد بیوت سے مراد عورتیں ہیں کیا ہے بیوت کے لفظ ہے گھر گھر بول کے کون ملا دیا گیا ہے عورتیں ملا دی گئی ہیں اچھا جی عورتوں کے پاس دیکھیے یہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کے پاس کی جانب سے آؤ ان کی سائڈ سے آؤ ٹھیک ہے ہم مستری کے وقت ولاکا بوا اور گھروں میں آؤ ان کی عورتوں کے پاس آؤ میں نے ان کے دروازے سے یعنی کہ ان کی جو شرمگاہ ہم مستری کے لیے لاز میں ہے اس سائڈ سے آؤ یہ ایک اور ہے تفصیل کی تفصیل میں ایک اور ایک اور سمجھ گیا کون سا بھائی سمجھا سب سمجھ گیا مہنگا کیا ہوا کیوں بھائی تو سہیب بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مہنگا کیا ہوا آپ کا نام کیا میرے بھائی جی آپ کا نام کیا پہلے تو اسماعیل بھائی کا مہنا کیا ہے اس کال کے مطابق عورتیں اللہ خوش رکھے گورا سے مراد جی میرے بھائی گہور سے مراد داخل ہونا نہیں ہے جی آپ ہی آپ ہی جی ہاں ایک منٹ بھائی پیچھے گار کے پیچھے سے ایک میں کوئی نہ بولے بھائی گار کے پیچھے سے اور نہیں اللہ پھر سکیا بس ٹھیک ہے اچھا یہ مین ابو سے مراد کیا ہوگا جی بھائی دروازے سے کیا ہے اور اپنی وہ شنگا جو اللہ سے مستری گلی بنائی ہے ٹھیک ہے یہ ایک کو سب سے ہو گیا اب آتے ہیں دوسرے کال کی طرف اور پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کون سا ٹھیک ہے تو جو میری جانتا ہے میرے بھائی اللہ پس دیں والے سجبلو اور نہیں ہے نیکی بھی انتہ اتل کہ تم گھروں میں آؤ گھر سے مراد گھر ہی ہے گھر سے مراد کیا ہے گھر ہی عورتیں مراد نہیں ہے مندھو رہا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ کش کی جانب سے پچھلی دیوار پلاں کر نہیں وہ اتل بیو تم نے بوا بھی گھروں میں آؤ نبوا بھی ہا ان کے دروازوں سے جو دروازے گھر میں داخل ہونے کے لیے بنائے گئے ہیں ایک ہے یا دو ہے، وہاں سے ہمارے پاس دو دو اور بھی ہیں اور بھی ہے لیکن میں نے دو ہی ذکر کرنے تھے دو ذکر کر دیے ہیں ان میں سے ہم نے زیادہ لینا ہے کون سا صحیح ہے ٹھیک ہے آئیے سب رزول کے پاس چلتے ہیں وہ ہماری رہنمائی کرے گا کہ کون سا قول ٹھیک ہے سب رزول کیا ہے اس کا دیکھیے میں سابی کے نام لکھا ہوا ہے نا برابر حاضر اور مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے اچھا وہ کیا ہے جی وہ کہ ادنے جو تھے انصاری انسار جانتے ہیں نا انصاری انصاری جب حج کرتے تھے انساری لوگ جب حج کرتے تھے اور واپس آتے تھے تو گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ کسی سائڈ سے داخل ہوتے تھے انصاری لوگ جب حج کے لیے جاتے اور واپس آتے حج کے بعد تو گھر میں کہاں سے داخل ہوتے آج کل بھی حاجی وقتیں کرتے ہیں نا آج آج کل بھی تو ایسے یہ ایک چیز تھی کہ وہ جن دروازے داخل کی بجائے پچھلی سائڈ سے دربار گرام سے وہاں سے داخل ہد کر کے آئے ہیں تو ایک آدمی جو تھا وہ حد کر کے آیا اور جو دروازہ بنتا تھا وہاں سے داخل ہوا تو لوگوں نے اس کو تانے دی اسے برا برا کہا تو پھر کیا ہوا کہتے ہیں گراہب یہ دیکھیں سنا دہاد آیا تو تب یہ ایسنادر ہوئی ہاں جی اب دو قول جو میں نے بتائے تھے ان میں سے کون سا راجے ہوا میرے بھائی آپ یہ آپ سے پیچھے بھائی بیٹھیں گے بات سر جی ہوا کہاں پہ آ رہی بھائی جی ہاں کون سا گھر سے حقیقی گھر مراد ہے گھر سے مراد عورتیں نہیں ہیں بلکہ حقیقی گھر ہے یہ ہم نے کیسے معلوم کر لیا کیونکہ سبز دور بتا رہا ہے کہ گھر کا ہی معاملہ تھا عورتوں کا معاملہ نہیں تھا یہ سب اردو میں میں پھر تو رہا دوں یہ کسی بھائی کو اگر لکھ رہا تھا پورا سمجھ نہیں سکا تو کہ انصاری لوگ جو تھے جب وہ حد کے لیے جاتے اور واپس آتے تو وہ گھر کے پیچھے سے گھر میں داخل ہوتے گھر کی کچھ سے گھر میں داخل ہوتے اور ایک آدمی ان میں سے جب حد کر کے آیا تو دروازے سے داخل ہوا تو دوسرے لوگوں نے اسے برا بتا کہا فلاد اور آیا تو تب یہ ایتنازر ہوئی اب یہ جو سب زون ہے یہ سری ہے یا غیر سری ہے کیوں میرے بھائی سری ہے کیسے ہم نے جانا ایک ایک منٹ نہیں وہ بتائیں گے کیسے جانا ہم نے نہیں یہ کیسے جانا کہ سری ہے تھوڑی سی ہمت کریں آپ جانتے ہیں لیکن تھوڑی سی ہمت کریں میں آپ کو منہ دیکھ لانا چاہ رہا ہوں ایک منٹ جی میرے بھائی سر کیسے جان لیا آپ نے سر یہ جی ہمیں حدیث جیسے ہاں جی کہیں کہ پہلے واقعہ بتایا گیا حادثہ بتایا گیا اور اس کے بعد فا آئی ہے کہ یہ حادثہ ہوا تو یہ ایتنا ہوئی اس کے بعد یہ آتنادر ہوئی اس کو کہتے ہیں فا تاثیبیا فا کس نے لکھنا ہو تو ایسے ہوتا ہے تاقیبیا تا آتیب کسے کہتے ہیں آصف آف کسے کہتے ہیں कहते हैं اس ایڑی کو کہتے ہیں پیچھے ہوتی ہے ہمارے ایڑی کو اسی سے آئیے ان کی فا بتاتی ہے کہ اس کے بعد اس کے پیچھے یہ اعتنازر رہی اس واقعے کے بعد تو یہ میرے بھائی صحیح سر بنزول ہے اور صحیح ہے اس سے ہم نے تفصیل میں مدد لی ہے اس سے ہم نے تفصیل میں مدد لی ہے ہمارا کا مسئلہ آگے کیا ہے ایٹ میں خلاف تھا تو اس کی تفصیل یہ ہے یا وہ ہے ویسے تو یہ جو قول ہے نا جڑوں والا اس کو کئی اور وجہ سے بھی ہم راز دے سکتے ہیں مثلا ویود کے لفظ کا منع گاری ہوتا ہے اور عورت مراد لینا یہ دور کا معنی ہے اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے یہ تعویل کر رہے ہیں آپ دلیل کوئی نہیں ہے اور دوسری بات ہمیں بدن میں کہاں سے سب نزور سے تو اس سے پتا چلا میرے بھائی سب دور سے تفسیر جو ہے وہ اس کے مسائل حل ہوتے ہیں اور اب آپ پڑھیں گے دوبارہ اس اردو میں قاعدہ کیا ہے میرے بھائی آپ اردو نہیں پڑھ سکتے آپ آپ پڑھ سکتے ہیں جی اونچی بات ہے سر آپ نہیں وہی پہلے والا پہلے والا ہی جی پہلے جی پہلی بار جو بھی میں بھائی باقی خموش رہے ہیں اللہ کو ضائع کر دے میں بار بار گزارش کروں گا کہ جس سے میں ہوں اب معاملہ اس کے اور میرے درمیان ہے سب بولیں گے تو کام نہیں چل سکے گا جی صحیح اور صحیح تفصیلی اب مجھے وہ بھائی ہاتھ کھڑا کرے جو کہتا ہے کہ مجھے قیدا سمجھ نہیں آیا اب بھی جس کو اب بھی یہ قیدا سمجھ میں نہیں آیا تو وہ بتائے قیدا ختم ہو گیا ہمارا اب یہاں پہ چند ایک سوال ہوں گے اس کے بعد ہم آگے چلیں گے ٹھیک ہے جی <laughs> ضعیف سبزور کی مثال چاہیے یہ بھائی یار آپ نے نام بتایا تھا میں بھول گیا ہوں اس میں آپ آپ کے پیچھے سارے بیٹھے ہوئے نا ان سے پوچھا جا رہا ہوں کوئی ضعیف سبب سبزور بتائیں میرے بھائی کوئی ضعیف سبب نظور جو آج کے اخلاق میں ہم نے دیا ہو یہ سب نہیں ہے ضعیف سب پوچھو ضعیف سب وہ سب جو سنع صحیح نہ ہو ضعیف ہو جی آپ میرے بزرگ حیرت مالش جی مالش ایک دفعہ تو مالش چل جائے گی انشاءاللہ لیکن بار بار آپ خود بھی پسند نہیں کریں گے اتنے لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے نا جی ہاں جی ہاں جی میرے بھائی آپ یہ بھائی میرے وہ سب سے آکر میں آپ اسی لائن میں یہ نئی لائن جو منی ہے سب سے آکر میں جی جی جی اردو اردو نہیں جانے ٹھیک ہے چلے گا جی میرے بھائی آپ بڑے کو سے بیٹھے ہوئے ہیں جی صحیح صحیح ہے یعنی کہ بھائی کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں تقرر کی روایت بھی ہے حافظ البین اظہر نے فضل باری میں نقل کی ہے کہ کتے کا بچہ آپ کے گھر میں تھا چار بھائی کے نیچے تھا اور حدیث میں آتا ہے نا آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو اس لیے جہلیل نہیں آ رہے تھے تو آپ پھر بہت پریشان ہوئے تو پھر یہ بہن نازل ہوئی کہ بس لوہا لے لی جا ما وجہ اب اب اگر آپ گاؤں میں جا کے ایسا قصہ بیان کریں تو بڑا مزہ آئے گا بیان کرنے کا بھی سننے والوں کو مزہ آئے گا لیکن یہ سرد صحیح نہیں ہے اور ضعیف ہے اور صحیح سب بینظور کچھ اور ہے وہ کیا ہے جی سبھی صاحب سبھی نام ہے آپ کا جی ہمارے شاعر جی بن ہاں آپ نہیں تھے کوئی بات نہیں جی یہ بھائی تو تھے جی ہاں جی ہاں لگتا ہے کہ آپ کی کتاب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے جی ہاں تو اس عورت نے یہ کہا کہ کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ دو تین لاکھوں سے تمہارا کتاب تمہارے پاس نہیں آیا تو تب اللہ کا نہیں یاد ہوئی کیونکہ زہر ہے اس عورت کے الفاظ سے اللہ کے تم کا دل دکھا ہوگا کہ میں رسول ہوں نبی ہوں اور یہ مجھے پاگڑ سمتے ہیں جادو کر سکتے ہیں یہ مجھے اور آپ کو پاور کہہ دے تو ہمارا پارا چڑھ جائے گا اور کہاں نبی وسلم دنیا کے سب سے افضل سب سے اعلیٰ انسان ٹھیک ہے تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اچھا جی یہ میں نے بتایا تھا کہ غیر سلیف اب انزول ایک ہوتا ہے اور اس کے میں نے دو لفظ بھی بتائے تھے مثال کے طور پہ کہ جس حدیث میں یہ لفظ بولا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر سلیفل ہے ایک آپ بتا دیں جی ہاں میرا خیال ہے کہ یہ ایٹ اس بارے میں آگے ہوئی ہے یا کیا کہہ دینا جی وہ ہافت میاں حافظ صاحب جی جی اس کلاس میں جو بھی بیٹھا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا ٹھیک ہے جی ہاں جی میرے بھائی آخر میں سب سے آخر مل گئے جی ہاں جی, جی. جی اس بارے میں نازل ہوئی ہاں جی اس بارے میں نازل ہوئی آپ کشمیر کے ہیں سر آواز بتا دیے چلیں اچھا اب اس کی مثال پہلی مثال جلدی سے نسروں لگائی جی ہاں اس کی مثال گئے شریف اب کی ہاں تو اس کے بارے میں کیا کہا تھا اداب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے ابزاب قبر کے بارے میں نازل اس مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نازل ہوئی ہے نہیں اداب قبر اس میں داخل ہے مطلب اس ایز کی تفصیل میں داب قبر داخل ہے یہ مطلب ہے اور دوسری مثال کیا تھی ایسی گیس ہری سب نظور کی جی شعیب بھائی عبداللہ بن دیکھا نہیں ہے یہ مختلف ہیں وہ اور یہ لکھ دیتا ہوں باقی لکھے ہوا کتابیں لکھا ہوا یہ لکھا ہوا چلے یہ ہے عبداللہ بن خدافہ ہے یہ دیکھا نہیں ہے یہ اور ہے ٹھیک ہے نبی وسلم نے لشکر کے اوپر بھیجا تھا تو ان کے بارے میں یہ اعتراض ہوئی ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ سبب نزول ہیں نہیں نہیں نہیں ان کے ان کا واقعہ بھی اس ایپ میں داخل ہوتا ہے کیونکہ ان کو امیر بنایا گیا تھا تو وہ شاید آپ نے واقعہ سنا ہو کہ آگ جلاؤ امیر نے کہا انہوں نے آگ جلائی چھلانگ لگا دو ٹھیک ہے تو لگانے سے انکار کر دیا وغیرہ ایسے کی مسائل تو وہاں پہ یہ ان کے واقعہ جو ہے یہ میں شامل ہے چلیں جی اس سے ہم فارغ ہو گئے اب آخری بات بات سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہاں سب نزور کی تعریف کیا ہے آخری بات سبور کہتے کسے ہیں سب کیا بنا ہے جی ارشد بھائی آپ ہمیں گاڑی میں لے کر آتے رہے تو میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں آپ کو اور وہ بدلہ قلم کی شکل میں جی جی سوال یہ ہے سب وین گر کسے کہتے ہیں جی آپ کے بعد والے جی ہمارے نزول و قرآن کے و کا وجہ کی وجہ سے ہاں بالکل صحیح ہے اور ابھی میں لکھنا چاہے جس سے لکھ لے وق القن اوفیل اگر کوئی لکھنا چاہے ابھی میں وقل و قول اوفیل آثر النزیل ممن قرآن وق القن ممن ممن آ سرو کندیل یہ دیکھیں آ سرو ایسے ہے آسر تندیل ٹھیک ہے نازل ابش نہیں ہے قرآن نازل ابش نہیں نادر دش قرآن اربی میں اپنا ہی ایک مزہ ہے اس لیے میں لکھا کا ہوں ابھی چاہے چلیں چلیے جی پہلے قیدم سے فرق ہو گئے چلے دوسرے قیدے میں آ ہیں دوسرا قیدا پہلے عربی میں پڑھتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے محمد رفیق, رفیق. آپ سلفی ہیں نا جامع سلفی پڑھتے ہیں نا ہاں جی ماشاء اللہ پڑھیے تفسیر صحابی حجت اور اردو میں کیا لکھا ہوا ہے کون سا پڑھیں گے اچھا آپ کو اردو نہیں آتی آپ نے کہہ دیا تھا جی میرے بھائی آپ ہاں جی آپ کو اردو نہیں آتی اچھا ٹھیک ہے جی جی پڑھیے آپ صحابی تفصیل صحابی ہجت ہے کیا مطلب ہے حجت ہے یعنی کہ دلیل ہے یعنی کہیں صحابی کی تفسیر ملے گی تو کہیں اختلاف ہو رہا ہوگا تو آپ بطور حجت کہیں گے بھائی عبداللہ اللہ میں نے یہ تفسیر کی ہے تم کہاں جا رہے ہو ٹھیک ہے تو تفصیل صحابی حجت ہے اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے اس قیدے کے بارے میں جو کچھ ہے وہ تقریباً آپ پہلے بھی مجھ سے لے چکے ہیں اس لیے مجھے امید ہے کہ یہاں کام کچھ آسان رہے گا اس قیدے میں سب سے پہلا سوال کیا آج صاحب پڑھیے ذرا اردو میں تفصیر صاحبی موقف کے حکم میں ہے یا موقوف کے حکم میں جی ہاں تفصیر صحابی مرفو کے <تصف> حکم میں ہے یا مفو کے حکم میں مرفو کسے کہتے ہیں مرفو کسے کہتے ہیں کون سا بھائی بتائے گا مرفو مرفو میں جس کو میں کہوں صرف وہ بتائے گا باقی ہاتھ کیا کر سکتے ہیں بس جی بتائیے اب آپ اللہ کے ہاں مرفو کا مطلب ہے جو بات اللہ کے سور تک پہنچ جائے تو جب صاحبی تفسیر کرتا ہے کیا آپ کہیں گے مرفوع ہے یعنی کہ اس نے اللہ کے سور سے لیے ہمیں یقین ہے اس بات کا یا ہم کہیں گے موقوف ہے نہیں بھائی ہمیں یقین نہیں ہے کہ خود سکتا ہو سکتا ہے اپنی طرف سے کام رہو سمجھے موقوف مرفوع کا حکم مطلب کون سا بھائی نہیں سمجھا مرفو اور موقوف کا مطلب کون سا بھائی نہیں سمجھا ابھی بتا دیں اب آپ سوال کر سکتے ہیں بعد ہی میں کروں گا دیکھیں مقوق کا مطلب یہ ہے تفصیل حالانکہ صاحبی نے بیان کی ہے اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے اللہ کے سور سے سنا ہے صافی تفویل تازہ کسی ایپ کی اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ کے ٹور سے تفریح سنی ہے اس کے باوجود ہم سوچوں میں پڑ گئے ہیں کہ یہ تفسیر جو صحابی نے کی ہے اللہ کے ٹور سے لی ہے یا اس کے اپنے ذہن سے اس نے سوچی ہے اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے ٹور سے لی ہے تو ہم کہیں گے یہ تفسیر مرکو ہے مرکو کے حکم میں ہے لیکن وہ صحافی نے تو نہیں کہا کہ اللہ کے قصور نے بیان کی ہے لیکن ہمیں یہ تفسیر کا انداز بتا رہا کہ آپ کی طرف سے نہیں کر سکتا بلکہ اللہ کے قور نے اس کو بتائی ہوگی مرفو ہے نہیں یہ مفو کے حکم میں ہے صاحبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سور کیا وہ کہہ دیتا تو بات ختم ہو جاتی اگر صحابی یہ کہہ دیتا کہ میں نے یہ اللہ کے ٹوٹ سے سنی ہے پھر تو بات ختم ہو جاتی لیکن بات یہ ہے کہ تفصیل صاحبی نے کی ہے اس نے بالکل نہیں کہا کہ میں نے اللہ کے ٹوٹ سے یہ لی ہے لیکن تفسیر کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ تفسیر صحابی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا تو وہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ یہ تفصیل جو ہے مرفو کے حکم میں ہے یہ کہ اللہ کے نے بیان کی ہے اس حکم میں ہے اور موقوف کیا ہوگا کہ ہم کہیں گے نہیں یہ اس نے ابھی طرف سے بیان بھی خود کی ہے اور اللہ کے نہیں بھی خود ہی اس نے بیان کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا موقوف مرفوع اور موقوف جی میرے بھائی اب آپ بتائیں ان کے نام کیا ہے بڑا بھائی آپ کا نام جی وسیم بھائی جی آپ بتائیں اب آپ کیا سمجھے ہیں مرفو ہوگی کہ کیا کہیں گے جو جو بات ری سب تک پہنچے اس کو مفو کہتے ہیں اور یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں مفو کے حکم میں ہے یہ کہ سابی نہیں کہہ رہے الگ سنی ہے لیکن ہم اس پر حکم لگا رہے ہیں ہم اپنے ساتھ کہنا چاہ رہے ہیں وہی شامل ہے اللہ کے گپ اس نے لی ہے ہمیں ہو رہا ہے اور مفوف اگر کہیں گے تو آپ کی جانچ بھی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے جناب اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے یہ سوال تھا ابھی میں نے سوال پوچھا تھا آپ سے کہ تفسیر صاحبی مرفوع کے حکم میں ہے یا موقوف کے حکم میں اب اس کا جواب آپ لکھ سکتے ہیں کہ کب وہ مرفوع کے حکم میں ہوگی مرفوع کے حکم میں کب تفصیل صحابی تفریح کے اوپر کب ہم حکم لگائیں گے کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے جب کیا ہو جیسی جی؟ جب وہ سب رضول بیان کر رہا ہو جب صحابی سب رضول بیان کر رہا ہو تو یہ مرفوع کے حکم میں ہے کس کے حکم میں ہے مرفوع کے حکم میں یعنی کہ اس کو اللہ کے رسول نے بتایا ہوگا کہ یہ ایک اس وجہ سے نازل ہوئی ہے تو یہ مرفوع کے حکم میں ہے یا وہ کسی ایسی چیز کو بیان کر رہا ہے تفسیر میں جو عقل سے بیان کی نہیں جا سکتی رائے سے بیان نہیں کی جا سکتی وہ تفسیر میں ایسا کچھ کہہ رہا ہے جو اپنی رائے سے نہیں کہا جا سکتا اپنی عقل سے نہیں کہا جا سکتا عقل سے کہنا ممکن ہی نہیں ہے سمجھیں یہ دو چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ صحابی کی تفسیر مرفو حکم میں کب ہوگی جب وہ سب و ہوگا یا yeah, وہ ایسی چیز تفسیر میں بیان کر رہا ہے جو رائے سے عقل سے اتحاد سے نہیں کی جا سکتی اس کی مثالیں بھی آگے جا, کل کی آئیں گی لیکن پھر آگے اصول ہے اچھا کب ہوگی محقوف کے حکم میں محقوف کے حکم میں تب ہوگی جب وہ کوئی شری حکم بیان کر رہا ہوگا تفسیر کا تعلق شری حکم سے ہوگا تفسیر کا تعلق شریح حکم سے ہوگا تفسیر کا تعلق شری حکم سے ہوگا یا کسی لفظ کے مانا ابھیان کرنے سے ہوگا جیسے نہیں دو باتیں ہیں دو ہی باتیں ہیں نمبر ایک یعنی کہ شریح حکم اس تفسیر کا تعلق شری حکم سے ہے نمبر دو کسی لفظ کا مانا ہے کسی لفظ کی فضا کر رہا ہے کسی لفظ کا مانا بیان کر رہا ہے تفسیر کا تعلق جو ہے شری حکم سے ہے تفسیر کا تعلق شری حکم سے ہے یا کیا ہے کہ وہ کسی لفظ لحظ کا معنی بیان کر رہا ہے کسی لفظ کی وضاحت کر رہا ہے جی یہ مقوف کا حکم ہے جیسے نہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ موقوف کے حکم میں ہے ٹھیک ہے مشورہ جیسے آپ نے خود ہی بتایا ہے بھائی نہیں کسی لفظ کا مانا وامینا سی دیکھیے وامین انا سی آگے شاید کتاب میں ہے یہ آپ نکالیے ہاں آپ اس کے بعد والا سفا اس کے بعد والا نکالیے سب سے اوپر ایڈ کون سی ہے اوپر ایت وامین اناسی میش کری ہاں یہاں پہ ہے ترجمہ سونے پہلے وامین انا سی مین کون سا ہے یہاں پہ تب کو اللہ کے معنی میں یہ مین درختوں کی کئی دفعہ میں نے نا جیسے باغ نہیں کہتے تھے یہ لفظ کسی سے لوگوں سے نہیں کچھ لوگ میں کے یہاں کیا بعد لوگ بعد لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں ہے میشتری ایسے ہیں جو خریدتے ہیں کیا خریدتے ہیں لاہی سی ایسی چیزیں جو غافل کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہے لاہدی ابراد کیا تفصیل کی ہے کسی بغان نے گانا عبداللہ اللہ علی مسود اس کی تفصیل کی ہے گانا عبداللہ کی ہے گانا اور گانے سے ملتی جلتی چیزیں گانا گانے سے ملتی دوسری چیزیں صرف گانا تو نہیں ہوتا اس کے کی زندگی دور کی ہوتی ہیں آپ کو بتایا تو یہ سب اس میں داخل ہے ٹھیک ہے کیوں ملتا ہے علی سبھی اللہ تاکہ یہ چیزیں اسے اللہ کے راہ سے گمراہ کر دیں اللہ کے راہ راہ سے بھکا دیں ان کی چیزیں اللہ کے راہ سے بھکاتی ہیں اور وہ خود ہی ان کی گمراہی خرید کے لا رہے ہیں جو وہ یہ چیزیں لاتا ہے مثلا کسی ایسی عورت کو خرید کے لاتا ہے جو گانا گائے گی رس کرے گی ٹیب کے لاتا ہے گانا سننے کے لیے آج کل موبائل لے کر آتا ہے کہاں سننے کے لیے تو یوں سمجھیں کہ وہ خود ہی وہ چیز لا رہا ہے جو اسے اللہ کی راہ سے دور کر دے تو یہ اب یہ تفسیر جو ہے یہ محفوظ کے حکم میں ہے یا مصبوق کے حکم میں جی آپ جی وسیم بھائی یہ مرفوق کے حکم میں نہیں ہے کیوں حکم میں ہے جی کشمیر بھائی ہاں جی یہ لفظ کا معنی ہے میں نے کہا تھا نا کہ جب صحابی کسی لفظ کا معنی بیان کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تفسیر اس کی طرف سے کیا ٹھیک ہے کسی لفظ کا معنی بیان کر رہا نہیں اب آپ کو یاد ہیں آپ یہاں پہ ہم سے اب خلاصہ کلام جو ہے ہاں اب جو میں نے کہا تھا کہ صحابی کی تفسیر مسنو کے حکم میں ہوگی دو جب دو کلو میٹر ایک کیس پائی جائے نمبر ایک کیا رسول بھائی شادی <coughs> کی تفصیل کب مرفو کے حکم میں ہوگی جب وہ نہیں یہ تو مرفو کی تصویر جی آپ نہیں جی نہیں یہ مرفو کا بوسم ہے بھائی جی جی ہاں یا نہیں کہا جا سکتا اللہ کرے اللہ خود کر دے اب اس کی مثال سب بیان کر رہا ہے اور ہم اس کے اوپر مرفو کا حکم لگائیں گے اس کی مثال یہ ہے لکھنا چاہیے لکھ لیں لکھنا چاہیے بلکہ مخالف شف کی روایت ہے اردو میں آپ لکھ لیں مخاری شف کی روایت ہے جی ہاں یہ مرفو یہ مرفو کے حکم میں ہے کے جہاں ہاں وہ بھی آیا ہے لیکن ذرا ایک اور مثال ہو جائے گی تین ہو جائیں گی ادر جابر کا یہ کہنا کہ صحابی کا جابر کا جابر کہتے ہیں جی بخاری میں جی یہ بخاری میں ہے کہ جابر کہتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے یہودی کہا کرتے تھے جو اپنی بیوی کے پاس اس کی پچھلی جانب سے آئے جو اپنی بیوی کے پاس اس کی پچھلی جانب سے اگلی جانب آئے پچھلی جانب سے اگلی جانب کو آئے تو اس کا بچہ بھینگا ہوگا بھینگا سمجھتے ہیں نا ایک آم جو اس کی ہوگی نا اس کا بچہ بھینگا ہوگا تو اللہ تعالی نے یہ ایتنازر کی نسا حکم حرف اللہ کم اس پہ لفظ انہوں نے کیا استعمال کیا ہے بنگ لا لفظ یہ استعمال کیا ہے نام بتا یہ تو یہ صحابی کی جو ہے اب اس دیکھیں سب نے ظلم کی روشنی میں ہم اسے آج کو سمجھیں گے ایسے ہی ہے نا تو یہ سب نے ضول ہمیں اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے اس سے کیا بلا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں کھیتی سے یہاں کیا بلا ہے سب نے بتا رہا ہے ہمیں تو یہ جو تفصیل ہمیں صحابی سمجھی ہے یہ مرفوب کے حکم میں ہے یہ مرفوب کے حکم میں ہے یہ محفوظ کے حکم میں نہیں ہے لیکن ہم اس کو اتنی جلدی یہ کیا کر سکتے کہ صحابی کی تفصیل ہے بلکہ یہ مضبوط حکم میں ہے کہ گویا کہ اللہ کے سور سے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں فاتو ہر سکم تم آؤ اپنی کھیتی میں آن ناشی تم جہاں سے تم چاہو تو اس سے کوئی بھائی جو شادی شدہ ہیں غلط مسئلہ نہ سمجھے یہ لفظ دین میں رہنا تھا کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ جو اپنی بیگم کے پاس آگے سے پیچھے آئے آگے <سلام> <مالذہب> <سلام> پیچھے سے آگے آئے تو اس کا بچہ مہنگا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اپنی کھیتی میں آؤ کھیتی کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نہیں جانا جانا کھیتی میں ہی ہے کھیتی میں جدھر سے بھی آؤ جانا اسی جگہ پہ ہی ہے جو اللہ تعالی نے ہم استری کے لیے بنائی ہے لیکن راستہ کوئی بھی اختیار کر رہے کہ جانا ادھر ہی ہے کسی اور جگہ نہیں جانا دوبارہ یہ مرفو کے حکم میں ہے بہنگا ہوگا ہوگا بچہ ان کا نہیں نہیں بچہ مہنگا ہوگا تو اللہ نے یہ ایپ نازل کی اللہ نے یہ عید نادر کی یہ تو ان کا رد کیا نا اللہ نے بتایا کہ تمہاری بات الگ ہے ان کے جو لوگوں کو نہیں یہ الگ موضوع ہے ہاں یہ دعا یاد کرنی چاہیے بالکل صحیح ہے بھائی <متحدث> میرے بھائی اب یہ جو آپ جان چکے ہوں گے کہ تفصیل سابی آپ کو پتا ہے کہ یہ آخر میں میں سوال پھر کرنے ہوتے ہیں جب قہدہ ختم ہوگا یہ سارے سوال آپ سے ہونے ہیں اور جس سے میں چاہوں گا میرے بھائی باتیں نہیں کلاس میں یہ قرآن پاک کی تفسیر ہو رہی ہے قرآن کس کا کلام ہے اللہ, اللہ, اللہ کا ٹھیک ہے جس لیے جہان سے آپ میری وجہ سے نہیں اللہ کے کلام کا احترام کرتے ہوئے پوری توجہ دیں اور آپ کو انشاءاللہ اس سارے ٹائم کے اوپر جو ہے ملے گا چھوٹے میاں حافظ قرآن آپ کے لیے دعائیں کی تھی دھیان سے چین جی آگے ہمارا موضوع کیا ہے وسیم بھائی پڑھیں کیا موضوع ہمارا حجرتے تفصیل صحابی کی شرائط یعنی کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ صحابی کی تفصیل حجت ہے صحابی کی تفصیل حجرت ہے کون سی تفصیل مرفو یا مفوب نہیں نہیں نہیں نہیں کا تو کام جب ہم نے مرفوب کہ اس کی کہانی ختم ہو گئی جب ہم نے اس کو کہہ دیا مفحو وہ تو حجر ہے ہی ہے صحابی کی وہ تفسیر جس کے بارے میں ہم نے حکم لگا دیا کہ یہ مرخوب کے حکم میں ہے وہ تو حجت ہے ہی ہے کیونکہ اللہ کے رسوم کی حلیس کی طرح ہوگی اس کے بارے میں بات نہیں اب ہم کر رہے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں اس کی اس تفصیل کے بارے میں جو محفوظ کے حکم میں ہے ٹھیک ہے تو تفصیل حجی تفصیل صحابی کی شاید یعنی کہ تفصیل سابی کی تفصیل کب ہجت ہوگی اس کی کیا شرطیں کیا جو بھی وہ تفصیل لائے حجت ہوگی نہیں ٹھیک ہے صابی کی ہر تفصیل حجت نہیں ہے دو شرطیں پائی جائیں تب جا کے اس کی تفصیل حجت ہوگی یہ شرطیں ابھی ہم نے پڑھنی ہے جی وہ بھائی جو آپ کا نام کیا کشمیری بھائی صاحب نام بھی باتیں بلال بھائی کے پیچھے جو بیٹھے پڑھیں پڑھیے نہیں نہیں نہیں میرے بھائی یہ لگتا ہے دیکھئے بھائی میرے ساتھ نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہے یہ دیکھ لیں کتنے بھائیوں کے اوپر تجربہ ہو رہا ہے کہ وہ کہیں اور ہوتے ہیں جی ہاں دیکھئے میرے بھائی آپ جانتے ہیں نا کہ آپ آٹھ سال نرسا نہیں پڑے ہوگی یہ تو جانتے ہیں نا آپ ٹھیک ہے جو آٹھ سال درسا پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس کلاس میں بیٹھیں گے کیونکہ گہرا علم ہے تو جو نہیں ہوگی تو بات ان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی میں بھی بیٹھاؤں گا مجھے بھی سمجھ نہیں آئے گی پوری بات اور آپ کو آٹھ سال نہیں پڑھے ہوئے گے آپ کو تو, تو جو اللہ نے دی ہے اسے بجے دیں گے چلیں جی ہاں وہ کسی نس کے نس نس, نس. نس. زبر ڈالیں جیسے ڈالنی ہے وہ کسی نس کے, کسی نس کے نہ جی ہاں دوسری شرط کسی دوسرے صحابی کی جی ہاں جی ہاں پہلی شرط یہ ہے کہ اگر صحابی کی تفصیل نس کے خلاف ہے نس کسے کہتے ہیں قرآن کی کوئی ایت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کو دونوں کو ملا کے کیا کہہ دیتے ہیں نف قرآن کی ایت بھی نس ہوتی ہے اور حدیث بھی نس ہوتی ہے تو جب نس کے رفت بولتے ہیں تو اس میں قرآن بھی آ ہے حدیث بھی آ ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ صحابی کی تفصیل جو ہے کسی نس کے خلاف نہ ہو اگر صحابی کی تفسیر قرآن پاک ایسے ٹکرائے گی تو پھر صحابی کا احترام کریں گے اس کا احترام کرنا ہے لیکن اس کی تفسیر جو ہے مار اس کے ساتھ ریجیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ دوسری سائڈ پہ کیا ہے قرآن, قرآن, قرآن, قرآن, قرآن بس جس کو یہ عقیدہ مل گیا نا وہ کبھی مار نہیں کھائے گا مارے بھائی مارسو کھاتے ہیں کہ جب حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ کی توحید ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ نبی سلم کی عظمت کو زندہ بٹھا دیتے ہیں نہیں سوچیں کہ معاملہ اللہ کا ہے بھائی توحید کا معاملہ ہے شد کا معاملہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اور جب اللہ کے سورک تک ان کو لے کے آتے ہیں کہ اب اللہ کے سور کی حدیث آ گئی ہے تب وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ غلطی کر سکتے ہیں پھر بزرگوں کے پاس آ جاتے ہیں جب ان کے پاس لے جائیں امام الفیف رحم اللہ کے پاس تو پھر وہ احمد جاحم روی کے سامنے لے جاتے ہیں کہ وہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں نیچے سے نیچے چلے جاتے ہیں آسہ اور اگر امداہم روی کی بات کو لے آئے تو اس کی بھی کئی باتیں ایسی ہیں نا یہ جو چیز آسان کے تعلق سے کوئی کو اسی باتیں ہیں جان دیں وہاں لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری مسئلہ کا آج کل کا جو مولوی ہے وہ کسی کر سکتے ہیں لیکن نیچے ہی تاکتے رہیں گے تو یہاں پہ معاملہ صحابی کا ہے لیکن دوسری سائڈ پہ قرآن پاک ہے اللہ کا کلام ہے تو اس لیے وہاں پہ صحابی کی تفسیر جو ہے قبول نہیں ہوگی اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ کسی دوسرے صحابی کی تفسیر کے خلاف نہ ہو مخالف نہ ہو آپ صحابی ہیں آپ کا ہم احترام کر رہے ہیں آپ کی تفریح کا ہم اچت مانگ رہے ہیں لیکن دیکھا کہ دوسری سائڈ پہ ایک اور صحابی ہیں ان کی ان کی تفصیل آپس میں ٹکرا رہی ہے اب وہ بھی صحابی یہ بھی صاحبی ہے ٹھیک ہے اب ان کی تفسیر میں نہ رہی ہاں یہ ہو جائے گا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کی اس ایپ کی تفسیر یا ان کا قول ہے یا ان کا قول ہے تیسرا نہیں تیسرا نہیں ان دو قولوں میں سے کوئی نہ کوئی لینا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ ہے یعنی کہ وہ تفصیل صحابی کی کسی نس کے مخالف نہ ہو نمبر دو کسی صحابی کی تفسیر کے خلاف نہ ہو یہ دو شرطیں جو ہیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں میں ذرا زبانی سننا چاہتا ہوں کس سے شعب شہبائی سے شعب شاہبائی کھڑے ہو جائیں نیچے کتاب کی طرف نہیں دیکھنا دیکھے نا باب نے جیس کے خلاف ہو نہیں تو دیکھے کتاب کی دیکھ رہے کتاب کو دیکھ رہا جی ہاں اور دوسری کوئی دوسرے صحابی سے تو تفسیر آ رہی ہے اس کے کے خلاف نام ٹھیک ہے اللہ حافظ خیر دے بیٹھ دیں اللہ حافظ خیر چلیں جی ہاں یہ صحابی کی اس کے بارے میں تو موقف ہے شادی <tune> کی وہ تفسیر جو شادی کی طرف ہم منسوخ کرتے ہیں جو موقوف ہے جو اس کی تفسیر مرقوف کے حکم میں ہے وہ تو اللہ کے رسول کے حدیث کی طرح ہوگی وہ تو حجت ہے ہی ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے شرط صحابی کی تفسیر کے بارے میں ہے جو صحابی کی طرف ہم منسوخ کرتے ہیں جسے موقوف کہتے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو دہرائیں گے بابی دہرائیے ذرا اس بات کو صحابی <tune> کی تفسیر دو طرح کی ہے ہاں جی <tune> مسو نہیں ہے مسروق کے حکم میں ہے، ایک وہ جو کے حکم میں ہے اور ایک جو مقوف ہے, جی ہاں، ہے، اب جو حکم میں ہے وہ, حجت ہے کی نہیں ہے؟ <coughs> وہ کیوں حجت ہے <coughs> اور بیس کی طرح ہوگی اور جو مقوف ہے وہ کب حجت ہوگی وہ نہ بولے بھائی جی جی نہیں وہ پیچھے آدھے کھڑا ہو گیا چلے جی بیان کریں گے جی اللہ آپ کو ذائق ہے کہ آپ نے محنت کی ہے اس کیونکہ جو سواب آپ کو ملے گا لیکن ایک نہیں ملے گی دو نہیں دو کب ملتی ہیں میرے بھائی وہ جب جو آپ صحیح ہو اور ایک ملتی ہے کوشش کے اوپر ٹھیک ہے ایک, صحیح ایک صحیح آپ کو نہیں انشاءاللہ ملے گی بہت اچھی آپ نے کوشش کی میرے بھائی جی آپ آج مکمل کریں آپ جب جب دو سکتے ہیں جب کوئی جب کوئی جو خلاف نہ ہو کسی نفس کے خلاف نہ ہو قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو ٹھیک ہے کسی دوسرے صحابی کی تفصیل کے خلاف نہ ہو ٹھیک ہے چلے آگے جا کے ان کا سمجھیں گے آگے جا کے بات اشکال اس کا مطلب کہ یہ کہ وہ تفسیر کسی دوسرے صحابی کی تفسیر کے خلاف نہ ہو اس کی وضاحت تھوڑی سی فرما دیں کہ خلاف نہ ہو کس حد تک ممکن ہے کہ یہ جو اس صحابی کی تفسیر آ رہی ہے دوسرے صحابی کے کی تفسیر سے زیادہ بہتر ہو خلاف نہ ہونے کا مطلب کہ اس صحابی کی تفسیر قرآن حدیث کے موافق ہو یا کیا اس کی تھوڑی سی وضاحت فرماتے ہیں ان, آن, ان کی وضاحت بالکل ہے وہی وہ ہے کہ ایک صحابی کی تفسیر اگر دوسرے صحابی کی تفسیر کراتی ہے ایک صحابی کچھ اور کہہ رہا ہے دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے دونوں کی بات میں تطبیق یا جمع کرنا ممکن نہیں ہے تو اس سے مراد وہ مخالفت ہے اگر ایسی مخالفت ہو جس میں جمع کیا جا سکتا ہو جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیں جی ابھی حجیت تفصیل صحابی پہ چند درائیں کہ ہم نے جو دعویٰ کر دیا ہے کہ صحابی کی تفصیل حجت ہے اور اسے لیا جائے گا مانا جائے گا اس کی دلیل کیا ہے یہ اتنی بڑی بات ہم نے کیسے کہہ دی ٹھیک ہے تو پہلی اس کی یہ کہاں سے آواز آ رہی نہیں چاہیے میرے بھائی تو پہلی جو دلیل ہے وہ پڑیں گے جی بھائی آپ پڑھیے ذرا جی خیر الناسی اس کا ترجمہ کیا ہے جی مولانا ایک نہیں ہے بھائی خیر الناسی سب سے بہتر لوگ سب سے بہتر لوگ یہ اللہ کے رسوم نے کہہ دیا ہے کہ سب سے بہتر لوگ کرنی میرے زمانے کے لوگ ہیں ایسے ہی ہے وہ کون لوگ ہیں اچھا سب سے بہتر ہیں کس چیز میں جہاد میں ہر چیز میں کون بولا ہے یہ اللہ آپ کے ذائقہ خیر الناس کرنی سب سے بہتر لوگ وہ ہیں کرنی جو میرے زمانے کے ہیں کہ میں ہر چیز میں تو اس میں تفصیل شامل ہے کہ نہیں شامل شاند شاند شامل شاند ہے, شاند شامل شاند ہے. اس سے پتہ ہے کہ ان کی تفسیر باقی لوگوں سے چونکہ بہتر ہے اسی لیے وہ حجت ہے ٹھیک ہے خیر الناس کرنی سم اللہ رون پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے سو ملدی رون رہ کے بعد آئیں گے ٹھیک ہے جی سمجھے ہم اب کیسے اس سے ہم دلیل لی ہے خیر الناس سب سے بہتر ہر اچھے کام ٹھیک ہے ہر خیر کے کام میں وہ سب سے اچھے ہیں چلیں دوسری تری جی بھائی پڑھیے گا آپ ذرا دوسری تریے گا ذرا آپ نہیں پڑھیں گے نہیں اچھا چلیں آپ پڑھیے لاتا آلو پیش ڈالنے ڈالنے کچھ نہیں امتی لے تو لاتا لا تزالو ہمیشہ رہے گا لا دالو کا مطلب کیا ہمیشہ رہے گا طائفتن ایک گروہ ہمیشہ رہے گا ایک گروہ من امتی میری امت میں سے میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ رہے گا داہرین غالب عالل حق تھی حق یعنی کہ ایک گروہ آپ کی امت کا ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا ٹھیک ہے جی اب صحابہ کے کا زمانہ لے ہیں ایک صحابی نے تفسیر کی ہے ٹھیک ہے اور کسی اور صحابی نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی کتاب و سنت کی بھی مخالف نہیں ہے کسی نے اس کی غلطی ٹھیک بھی نہیں کی اگر غلط کہہ رہا تھا تو اگر وہ غلط کہہ رہا ہوتا تو اور اس کو کہہ دیتا غلط ہے کیونکہ اس زمانے میں صحیح تفسیر کسی کے پاس ہونی نہیں چاہیے نا اب اگر اس نے غلط کی ہے تو اور بول کے کہے گی کہ تم نے غلط کی ہے اب کہیں سے نہیں آئی صرف یہی تفصیل آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ صحابی نے تفسیر بیان کی اور وہ غلط تھی تا وہ سنت میں بھی اس کی مخالفت نہیں ہے کسی اور صحابی نے بھی اس کو غلط نہیں کہا یا اس کے براست تفسیر نہیں کی اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اس زمانے میں پھر کوئی نہیں ہے جو حق کے اوپر تھا اس معاملے میں جبکہ اللہ کا سورہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ میرا ایک گروہ میری امت کا ایک گروہ ہاتھ کے اوپر رہے گا اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابی نے تفسیر کی ہے وہ صحیح کی ہے اور وہ حجت ہے تیسری دلیل کیا لکھا ہوا نسبلہ بھائی عقلی دلیل اسی دلیل کیا ہے عقلی دلیل اور یہ بھی دلیل جو ہے آپ پہلے سن چکے ہیں یہ دلیل پہلے پیچھے دورے میں ذکر ہوئی ہے عقلی دلیل وہ یہ ہے اور اس دلیل کو بیان کیا آخری دن نے قدر رحمہ اللہ نے کس نے بیان کیا ہے جب کوئی صحابی تفسیر بیان کرتا ہے تو اس نے تفصیل کہاں سے لی ہے یہ سوال ہے نمبر اس میں کئی احتمال ہیں کئی امکانات ہیں کئی طرح کی امیدیں رکھی جا سکتی ہیں کہ تصدیق کہاں سے لی ہوگی نمبر ایک اس نے کہاں سے لی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ہوگی زیر رکھنی ہے آپ نے یہ میں نے سننی ہے یہ چیزیں نمبر ایک اس نے کہاں سے لی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمبر دو اس نے کسی اور آدمی سے لی ہوگی اس نے اللہ کے سور سے لی ہوگی صاحبی نے صحابی سے ان کی لی ہے اچھا پہلی شکل میں مجھے ہے کہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے سور سے آئے گی دوسری شکل میں پھر بھی حجت اچھتا نے سافی دے دی ہے تیسری شکل یہ ہے کہ سب صحابہ کرام کا اس تفصیل کے اوپر اتفاق ہو گیا تھا لیکن باقی لوگوں کی تفسیر ہم تک نہیں پہنچی اور اس کی پہنچ گئی ہے یہ بھی امکان ہے ٹھیک ہے اس زمانے میں سب صحابہ کرام کا اس کو اتفاق تھا لیکن باقی لوگوں کی تفسیر ہم تک نہیں پہنچی اس کی پہنچ گئی یہ بھی استعمال ہے تو اس جب اجماع ہو گیا پھر بھی اچھا ہے کہ نہیں ہے جی پھر بھی ہے چوتھے نمبر پہ کہ اس صحابی کے پاس علم ہم سے زیادہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا عربی ہم سے بہتر جانتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں رہا ہے تفسیر اس کے زمانے میں ہوتی رہی ہے یا قرآن اس کے زمانے میں ناظر ہوتا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے تفسیر ان تمام قرائن سے لے کر کی ہو ٹھیک ہے لیکن اس سے غلطی ہو گئی ہو امکان ہے امکان ہے غلطی ہو گئی ہو یہ احتمال نمبر کون سا ہوا یہ استعمال چوتھا ہوا یہ ایک احتمال سے میں رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے غلطی ہوگی لیکن ویسے اس کے پاس برائے زیادہ ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہوگی یہ چار پانچواں ایک اور تھا وہ یہ ہے کہ اس نے تفسیر قرآن پاک کی کسی اور ایسے سمجھی ہے لیکن وہ اس نے واضح نہیں کی کون سی ایسے جہاں سے سمجھی ہے قرآن کی تصویر اس نے قرآن سی سمجھی ہے قرآن کی تفسیر اس نے قرآن ہی سمجھی ہے اور اس شکل میں بھی حجت ہے یہ پانچواں استعمال ہے نا پہلے چاروں گئے تھے نا یہ پانچواں ہے یعنی کہ پانچ میں سے چار استعمال ایسے ہیں جس میں تفصیل اجت ہی اچت ہے پہلا استعمال اس نے قرآن کی تفصیل قرآن سے ہی سمجھی ہے لیکن وہ ایسے ذکر نہیں کی دوسرا استعمال اللہ کے ٹور سے لی ہے پھر بھی اچت ہے تیسرا استعمال سابی سے لی ہے اور سابی اللہ کے ٹور سے لی ہے پھر بھی اچت ہے اور چوتھا استعمال کیا ہے صحابہ کرام کا اجماع ہوا ہے اور وہ او اجماع ہم تک نہیں پہنچا صرف اس کی تفسیر پہنچی ہے تب بھی ہو جاتا ہے اجماع کی وجہ سے اور پانچواں احتمال یہ ہے کہ وہ عربی جانتا تھا علم اس کے پاس گیا تھا عربی جانتا تھا قرآن اس کے سامنے نازل ہوا ہے اللہ کا سر کو اٹھتے بیٹھتے اس نے دیکھا ہے تو اس نے اس انداز سے کسی لیے سمجھی اور تفسیر کی ہے اور اس شکل میں غلطی کا امکان تھوڑا بہت ہے تھوڑا بہت ہے لیکن ضم غالم کیا ہے زیادہ امید کیا ہے نبے فیصد جانو کی تو امید یہ ہے کہ اس نے صحیح کہا ہوگا تو پھر اس شکل میں بھی اس کی تفسیر ہم سے لینا بہتر ہے اس شکل میں بھی اس کی تفسیر ہمارے مقابلے میں بہتر ہے پھر آگے یا کہ حاصل غکیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ تو وہ چیزیں تھیں جن میں جو صابی کے ساتھ خاص ہیں یہ وہ چیزیں تھی جو صحابی کے ساتھ خاص ہیں کہ وہ اللہ کے رسول سے تفسیر لینا یہ کرنا وہ کرنا اس کے ساتھ خاص ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں برابر کے ہیں کیا قرآن پا... عربی جانتے ہیں ہم بھی ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھ لی ہے وہ بھی عربی جانتے تھے اس نے عربی کے ذریعے تفصیل سیکھی ہے ٹھیک ہے اس کے پاس کئی ایک احادیث پہنچی رہی ہے تو کسی کے ذریعے تھوڑا سا اشتہاد بن گیا اشتہاد کیا اس نے ان چیزوں میں ہم بھی ان کے شریک ہیں لیکن آپ کئی مرحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس چیز میں بھی ہم ان سے بہت پیچھے ہیں کیسے ہمیں عربی سیکھنا پڑتی ہے ایسے ہی ہے ان کو سیکھنا پڑتی تھی تو کہتے ہیں آپ کی عربی سیکھ سک کہ ہم تھک جاتے ہیں جب حدیث تک پہنچتے ہیں ہمارا دماغ ویسے خراب ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو حدیث آتی ہے ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے صحیح ہے کہ ضعیف ہے چیک کرنا پڑتا ہے نا صحیح ہے کہ ضعیف ہے آدمیوں کو دیکھنا پڑتا ہے سنت کے یہ سکا تھا یہ سکا تھا یہ غلط تھا جھوٹ تھا سچا تھا تو کہتے ہیں کہ جب ہم ابھی تک پہنچتے ہیں تو ویسے ہی ہمارا کام تمام ہو چکا ہوتا ہے صحابہ کرام کے پاس دو چیزیں تھیں اللہ نے کہا اللہ کے کہا اللہ تو تو یہ اگلی دریف بھی بتاتی ہے ابھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تفسیر عجت ہے یہ اگلی دریل بھی کیا بتاتی ہے یہ ساری ایک دریل تھی یہ ساری ایک دریل تھی جس میں پہلے پانچ استعمال تھے یہ صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص ہیں اور پھر آخری یہ سماج تھا جس میں ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں لیکن اس پہ بھی عابق نجیب نے بیان کر دیا کہ ہم جو ہیں اتنے سالوں کے بعد آ رہے ہیں عربی ہمیں سیکھنا پڑتی ہے حدیث کا علم آسر کرنا پڑتا ہے صاحب صحابۂ کے اخبار سیکھنے پڑتے ہیں پھر صحیح ضعیف دیکھنا پڑتا ہے اتنا کچھ کر کے جب حدیث تک پہنچتے ہیں ویسے ہماری ہی بات ہو چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان تمام یہ اپنی دل جو بتا رہی ہے ان کی تفصیل کیا ہے خجٹ ہے کتنی ریلیں ہوگی ہیں نہیں نہیں دلیلیں کتنی ہو گئی ہیں تین ہو گئی ہیں وہ اکلی دلیل کے اندر وہ تو احتمالات تھے کہ یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ہے یہ ویسے بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ میں نے سب کچھ آپ سے ابھی سننا ہے پتا ہے نا آپ کو یہ تو جی ہاں اب ایک دفعہ آ ہیں شبہات کی طرف شبہات کی طرف آ جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے خیال میں یہ آخری جو اکلی دلیل ہے نا یہ کسی نہ کسی سن لی جائے تاکہ دین میں بیٹھ جائے ہاں جی کس سے سنیں گے کون سے بھائی ہیں یہ آخری دلیل بتائیں گے آپ کی دیکھی کون سے جی بھائی جی ایک گمبیر بھائی ماشاء اللہ جی یہ کہ تفصیل جو ہم تک پہنچی ہے اس بارے میں کئی ایک اعتماد ہیں کئی ایک امکان ہیں جی انہوں نے لیکن جس ایسے کی ہے وہ ہمیں نہیں بتایا جی ہاں جی ہاں اور تیسرا یہ ڈریکٹ نبی سر سے سناؤ ڈریکٹ نبی سر سے سناؤ ہاں اور ارشد بھائی آپ کی مدد کر سکتے ہیں ان کو جا سکتا ہے بس اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے نہیں ایک چوتھا اس سے پہلے ذکر کرتے اجماع ہو گیا ہوجما ہو گیا ہو لیکن باقی لوگوں کا بات ہے ہم تک پہنچی نہیں ان کی پہنچی پہنچنی ہے اور اس کا چانس ہے کہ ان لیکن ہمارے مقابلے میں یہ چانس کم ہے ہم سے غلطی ہونے کا زیادہ امکان ہے نا کیونکہ وہ عربی جاننے میں اور اللہ کے سور کے دائیں بائیں بیٹھنے میں سب ان چیزوں میں کیسے کام ہوتا رہا کیوں نازل ہوتا رہا وہ ہم سے بہتر تھے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو صحابی کے ساتھ خاص ہیں اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم بھی شریک احساب بھی تھے وہ کیا ہے اور حدیث پہ جائیں تو ہمیں وہ بھی بہت مشکل جا کے پہنچتی ہیں پتہ کرنا پڑتا ہے صحیح ہے ہے رابی کیسا ہے کیسا نہیں ہے جی ہاں یہ کہنا ہوتا ہے ان کے پاس دو چیزیں تھیں اللہ اللہ کے فول نے کہا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس سے امکان یہی ہے کہ ان کی حدیث میں تصویر میں غلطی نہیں ہوگی ہماری تفصیل میں غلطی ہو سکتی ہے چلے جی اب جیتیں تفصیل صحابی کے مطلب چند شبہات کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ حجت نہیں ہے صحابی کی تفریح حجت نہیں کیوں نہیں حجت وہ کہتے ہیں ہماری بات ہی سنی آپ نے اپنے دلائل دے دیجیے ہماری بات ہی تو سنی نا کیا بات ہے جی آپ کی پہلا شبہ پہلا شبہ جی آپ کا نام کیا رات کو بھول گیا پڑھیے پہلا شبہ کیا ہے تفصیل صحابی کے متعلقہ پہلا شبہ تفصیل صحابی کو حجر ماننا ذیل کے منافی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تو کہہ رہے ہیں فائن فائن کا مینا کیا ہے کیوں اللہ بھائی فائن کا مانا کیا ہے آپ میرے ساتھ نہیں ان کو اٹھانا پڑے گا یہاں سے یہ آپ کو پتا نہیں یہ آپ کو کر رہے ہیں کہ آپ ان کو کر رہے ہیں فائن کا مانا کیا ہے کیوں بھائی کیا مانا ہے ان کا اگر تنازع آتم جی مولانا تنازع آناز ہاں تمہارا اختلاف ہو جائے تمہارا جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے فی ش کسی چیز میں کسی چیز میں ٹھیک ہے فرد جی مولانا فردو اس کو لٹا دو اللہ ہے کس کی طرف اور رسول کی طرف اب ہمارا جھگڑا ہو گیا کس میں تفسیر میں میں جھگڑا ہو گیا ایک طرف ہم ایک طرف صحابی ہیں ٹھیک ہے یا صحابی ہیں یہ بات تو وہ اور امام ہے اب اللہ تو کہتے ہیں کہ جھگڑا ہو جائے تو بات اللہ اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ اور تم کہہ رہے ہو تفسیر صحابی ہو جیسا لیکن لے جانے کی ضرورت نہیں ہے پھر تو اللہ رسول کے پاس قرآن پال تو کہہ رہا ہے اللہ اللہ کے سور کے پاس لے جاؤ اور تم کیا کہتے ہو سابق تفیر حدت ہے یعنی کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے سور کے پاس تو اس کا جواب کیا ہے اس کے ہے ہم نے سابق تفریح کو کب حدت کرا دیا ہے کون سی چرچ ہے خلاف نہ ہو تو و حدیث میں وہ تفصیر ہمیں نہیں ملی مل جاتی تو ہم نے ادھر آنا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے تو وہاں سے ہمیں نہیں ملی تب جا کے ہمیں سابق تفریح کو جتمانا ہے اور وہاں بھی, بھی شرط چھٹر لگائیے کسی اور تفریح کے مخالف نہ ہو تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیں آگے چلیں دوسرا شبہ جی فہیم بھائی ایک اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت بھی ہے کسی مسئلے کے تعلق صلی تعالیٰ نے فرمایا ہے ای پڑھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو اللہ کے رسول کے پاس لے جائیں اور جو تم سے ذمہ داران ہیں صاحب علم ہیں ان کے پاس لے کر جائیں تو شیخ کہنا چاہتے ہیں کہ انل امر میں صحابہ کرام آتے ہیں تو ان سے تفسیر لی جا سکتی ہے چلیں دوسرا شبہ اللہ خیر دوسرا شبہ جی بائیں صحابہ کے صحابہ حدیث کی مخالف ہیں تو اسی صورت میں تفسیر صحابی کا ہاں جی کہتے ہیں صحابہ کے کئی تفسیری اقوال ہمیں ایسے ملتے ہیں کئی تفصیلیں ایسی ملتی ہیں کیوں بھائی کیا شبہ ہے آخر میں بھائی میرے کیا شبہ ہے بلا اور نیچے نہیں دیکھنا نیچے نہیں دیکھنا اوپر اوپر کیا شبہ ہے بلا جی اب آپ کو کہاں بنایا جائے یہاں تو یہ جگہ بڑی خطرناک ہے یہاں پہ سب چھوٹی عمر والے نوجوان کٹے ہو گئے ہیں تو یہ جگہ جو ہے قابل حماد نہیں رہی پڑھیے آپ پڑھیے دوسرا شبہ یہ پڑھیے ذرا پڑھیے اوپر دیکھیے پڑھیے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں سب جی آپ لوگ شیخ کے ساتھ رہیے بھائی مختلف تجربات ہو رہے ہیں لوگ جیسے اسی سورج میں ہو سکتا ہے نہیں ان کو نہ ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ باتیں کر رہے تھے یہ مناسب نہیں ہے ٹھیک جی, ہے میں بیٹھ کے میں بتایا ہے کہ اللہ کے کلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کے بارے میں تو شریعت جو بھی درد رہے میرے بھائی جی تو صحابہ کے کئی تفصیل اقوال ہمیں ملتے ہیں جو صحیح عادیز کے مخالف ہیں تو جب پتہ چل گیا کہ ان کی تفسیر ایسی ہے ایسی تفسیر ان کی ہے تو جس کے مخالف ہوتی ہے تو پھر ہم کیوں دیتے ہیں ان کی تفسیر کو کیوں ڈر مانتے ہیں تو ہم نے کہا اس کا بھی وہی جواب ہے جو پہلے جواب دیا کہ بھائی جہاں ان کی تفسیر حدیث کے مخالف ہوتی ہم نہیں لیتے ہم پہلے کہہ چکے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ نس کے مخالف ہو نس کے مخالف نہ ہو تب ہم لیتے ہیں اگر نس کے مخالف ہوگی تو ہم نہیں لیتے تو دیکھیں گے کہ تبدیلی ہے یہاں پہ بھی دیکھنے کی مخالف جائے لگ رہا ہے چاہے تعارف لگ رہا ہے ایسا جو ہو سکتا ہے کہا جی جی وہ تو وہاں تو ہم کہیں گے مخالفت ہے نہیں بالکل صحیح ہے وہ تو ہم کہیں گے مخالفت ہے ہی نہیں سرے سے لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے اگر کہیں مخالفت بھی تو چلیں تیسرا شبہ جی وسیم بھائی کا دعوی کرنے کے مطابق ہے ہاں جبکہ وہ معصوم نہیں ہے جی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ تفسیر تفصیل کو حجت ماننا ان کو معصوم ہونے کا دعویٰ دعوی کریں جبکہ معصوم نہیں ہے تو ہمیں جب وہ معصوم نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ تفسیر تو ہمارے پاس آئی ہے اس میں غلطی ہے کہ نہیں ہے معصوم تو وہ نہیں ہے تو ہم جواب دے رہے ہیں بھائی ہم ان کی تفسیر کو ایسے قبول نہیں کرتے ہم کہتے ہیں نمبر ایک کہ ان کی تفسیر یہاں پہ قرآن حدیث کے بھی مخالف نہیں ہے کسی صحابی کے بھی مخالف نہیں ہے اور ایک اور بھی کرینا ہے ہمارے پاس ایک اور دلیل بھی ہے کرینہ ہے ہمارے پاس جسے پتا چلتا ہے کہ ان کی تفصیل صحیح ہوگی کہ اگر اس کی تفسیر غلط ہوتی تو ان کے زمانے میں کوئی نہ کوئی صحابی ضرور بولتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے اور یہ الفاظ کی بھی ہے معنی کی بھی ہے تو کوئی نہ کوئی صحابی بولتا اس کی تفسیر یہ ہے چاہے اس کو کہتا کہ تم غلط کہہ رہے ہو یا ویسے بیان کرتا ہے تفصیل یہ ہے تو یہ جو تین چیزیں ہمارے پاس نمبر ایک ایک قرآن حدیث کے مخالف نہیں ہے صحابی کے مخالف نہیں ہے اور کوئی صحابی بولا بھی نہیں ہے اس زمانے میں کوئی اور تفسیر اس کے علاوہ تفسیر بیان کرنے والا تو یہ سارے قرآن بتا رہے ہیں کہ یہ تفسیر جو ہے یہ صحیح ہے چلے چند تخمی مثالیں یعنی کہ چند مثالیں جیسے جی جی دوسرے چھوٹے کا جواب یہ ہے کہ ہم جہاں کی تفسیر حدیث کے مخالف ہے ہم وہاں نہیں لیتے یہ جہاں کی تفصیل حدیثی مخالف ہے وہاں پہ ہم نہیں لیتے چاند تصبی کی مثالیں پہلی مثال جی بھائی مثال، تفسیر صحابی کا حکم جی ہاں جی ہاں جی اس کی تفسیر عبداللہ ابن عباس نے کیا بیان کی کون سا بھائی بیان کرے گا آپ ہی بیاں کریں گے کسی اور کو موقع دیا اور بھی بھائی ہوں گے ان شاء کو آتی ہوگی جی کرسی کی تفسیر آپ کہیں اور نکل گئے کرسی کا ہمارا جو بیان کیا ہے ابد اللہ عباس نے وہ کیا اب آگے بتا دیں پھر اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ اندازہ کریں واسی یار کرسی اس سماواتی اور وہ جگہ جہاں پہ اللہ کے پاؤں ہوتے ہیں وہ اتنی سی زیادہ آسمان و زمین سے زیادہ ہے اللہ کی عظمت کا اندازہ کریں اللہ کی عظمت کا اندازہ کریں گے یہاں سے واسی یا <تصفح> میدان میں چھا پڑا جی جی چلیں اچھا اب میرے بھائی یہ جو کرسی کی تفسیر کی ہے عبداللہ بن عباس نے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ اگن عباس اپنی رائے سے کہہ سکتے ہیں <تصفح> <بات>؟ <تصفح> <تصفح> جی یہ ہمیں امید ہے کہ انہوں نے کہاں سے لی ہوگی ربی السلم سے اس لیے اس کو کیا ہم کہتے ہیں یہ مرفو کے حکم میں ہے یہ کس کے حکم میں ہے اس لیے پہلی مثال کے آگے کیا لکھا ہوا ہے کیوں بھائی پڑھیں آپ کشمیری بھائی پہلی مثال کے آگے کیا لکھا ہوا ہے ہاں تفصیل ہے صحابی کا مرفو کے حکم میں یہ اس لیے مثال ہے کہ یہاں پہ صحابی کی تفسیر جو ہے مرفو کے حکم میں ہے مرفو نہیں ہے مرفو کے حکم میں ہے کیوں نہیں کہتے ہم ڈٹ یہ کیوں کہتے مصروف کے حکم میں ڈٹ یہ کیوں کہتے ہیں مسوخ ہے جی بھائی سابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے صحب نے کہا ہے ٹھیک ہے ہم نے حکم لگایا ہے کہ یہ سابی آپ کی طرف سے بیان نہیں کر سکتے تو یہ سابی مصفع کے حکم میں ہے تو ایسی تصویر قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی کیوں بھائی وسیم بھائی کے ساتھ گئے ہیں جی یہ تصویر قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی ہاں کیوں کہ کے حکم میں ہم نے کیا دیا ہم نے کہہ دیا کہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے کی ہے چلیں جی دوسری مثال جی میرے بزرگ دوسری مثال پڑھیے جی دوسری مثال تفصیل صحابی کی باتوں کے روپ میں ہونا جی میڈم نہ ہوا حجاب لم سیما ہونا چلے پڑھتے ہیں کٹین ترجمہ اس کا اس کا ان کے درمیان کن کے درمیان جنتیوں جہمیوں کے درمیان ٹھیک ہے جنتوں اور جہنوں کے درمیان چلیں وبئی نہ اور ان کے درمیان حجابن ایک آڑ ہے ایک رکاوٹ ہے ایک آڑ ہے وہ آل آرافی آراف جو ہے عرف کی جمع ہے کس کی جمع ہے عرف عین رافا عرف کی جمع ہے ایسے یہ دیکھ لیں یہ عرف ہے عرف کی جمع تو کس کو کہتے ہیں اونچی جگہ کو کس کو کہتے ہیں ایسی زمین کی وہ جگہ جو تھوڑی سی برند ہو اس کو کہتے ہیں جس کو آپ کیلا وغیرہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آل ایسی اونچی جگہ پہ رجال اور کچھ کیا ہوں گے لوگ ہوں گے یا عرفون اپ سب کو پہچانتے ہوں گے کیسے پہچانتے ہوں گے ان کی نشانی سے ان کو پتا ہوگا یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے نشانی میں سے پہچان رہے ہوں گے وناد اور جنت جنت والوں کو انسلام علیکم کہ تمہارے اوپر سلام ہو لم یا تو وہ اس پہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے کس میں جنت میں محومت معاون اور اس میں داخل ہونے کا شوق رکھتے ہوں گے سما رکھتے ہوں گے لالچ رکھتے ہوں گے اس کا چلے جی اب یہاں پہ یہ کون لوگ ہیں یہ لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے رجالآ رجال یہ کون لوگ ہیں رجال کی تفسیر یہ کون لوگ ہیں تو سا... کئی اقوال ملتے ہیں اور صحابہ کران کے جو اخبار ہیں وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی اور یہ تفسیر ہمیں عبداللہ ابن عباس سے بھی ملتی ہے کیسے ملتی ہے عبداللہ ابن عباس. عباس سے تفصیل تبری وغیرہ میں حادثہ میں عبداللہ ابن اباس سے ملتی ہے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیاں اور نیکیاں برابر ہو جائیں گی تو اب یہ تفسیر جو ہے یہ موقوف کے حکم میں ہے یا مفو کے حکم میں جی یہ مرفو کے حکم میں ہے کیونکہ یہ بتانا کہ کون لوگ ہوں گے وہاں پہ غیبی بات ہے ایک کہ وہاں پہ کون لوگ ہوں گے یہ غیبی بات بتائی ہے عبداللہ جباد نے یہ ہمیں امید ہے کہ انہوں نے نبی سلم سے سنی ہوگی اس لیے ان کی یہ تفسیر بھی جو ہے مرقو کے حکم میں نہیں رجاب کا معنی تو آگے ہوتا ہے نا رجاب کا معنی تو آدمی ہوتا ہے یہ تفسیر ہے کہ کون لوگ ہیں یہ ٹھیک ہے یہ کون لوگ ہیں یہ وضاحت جو ہے یہ مرفو کے حکم میں ہے چلیں تیسری مثال جی فہم بھائی پڑھیے نیند تو نہیں آ رہی آپ کو چلیں جی جی عبداللہ نباف ہے عبد اللہ نبا جی ہاں فہم بھائی جی عبد اللہ ابن عباف فرماتے ہیں یہاں پہ عبداللہ بن مسعود پہلے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لیں کہ اس سے مراد کیا... یہ گانا ہے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے قسم اٹھا کے کہتے ہیں یہ گانا ہے آپ ایسے دیکھ لیں قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ گانا ہے عبداللہ مسعود پہلے پہلے عبداللہ مسعود دیکھیں اور یہ اس کو روایت کیا امام حاکم نے اور شیخ حربانی نے صحیح اقرار دیا ہے عبداللہ مسعود کہتے ہیں یہ گانا ہے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی مابود برحق نہیں ہے اور اس کو روایت کیا ہے کس امام نے احبانی نے صحیح اقرار دیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہوگی عبداللہ بن مسعود کی تفسیر اب آئیے عبداللہ بن عباس کی طرف کن کی طرف عبداللہ بن عباس وہ کہتے ہیں یہ گانا اور اس جیسی چیزیں گانا اور اس جیسی چیزیں پہلے عبداللہ عبداللہ بن مسعود عباس اس کو کس نے روایت کیا امام بخاری نے الادب المفرد میں امام بخاری نے لیکن بخاری شریف میں نہیں ایک دوسری کتاب میں کیا نام ہے دوسری کتاب کا ال المفرد ال ہاں ایسے لکھ جس بھائی کو لکھنا نہیں آ رہا ایسے لکھ لیں المفرد ادب ال مفرت ٹھیک ہے اور اس جیسی کی لیں اس سے ملتی جلتی کہہ لیں اس جیسی کہہ لیں آپ جی ہاں جی گانے والی ہے ٹھیک ہے چلو بس اب یہ تو ختم کر لے گا منتم جی جو ابھی بات کر رہے ہیں ہاں جی جی جی ہاں نہیں چلے اب نہیں چوتھی میں بہت ٹائم لگے گا چوتھی میں بہت ٹائم لگے گا اچھا گانا سے ملتی جلتی چیزیں تو اب یہ تفسیر جو ہے یہ لفظ کا بیان ہے لفظ کا معنی بیان کیا انہوں نے تو یہاں پہ ہم تفسیر کو موقوف کے حکم میں کہہ رہے ہیں اور پھر بھی حدود قرار دے رہے ہیں کیونکہ صحابہ کے کی تفسیر ہے قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے اور کسی اور صحابی کی تفسیر کے بھی مخالف نہیں ہے بلکہ ایک اور صحابی تعید کرنے والا مل گیا ہے چاہے عبدالبن مسود کی تفصیر کو کہہ لیں ہیں دلہ بن عباس کی تعید یا عبدالیہ نباس کی, کی تفصیل کو کہہ لیں عبد اللہ بن مسود کی تعدید تو یہ یہاں پہ حجت ہے موقوف ہونے کے باوجود باقی ان اذان کے بعد مکمل کریں گے آج تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو لوگ وضو سے فارغ ہونا چاہتے ہیں وضو سے فارغ ہونے